جن دروش نہیں پہنچا باقی و چھوڑوں سلام کیا جو دے سلام سلام لیا ابھی بلو گے پیام اور میرا قیام اور ہے اللہ. عشق کے درد مند کا کرز کرام اور ہے تائرے جیرے دام کے نالے کو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالا تائے بام اور ہے صاحب صدر حبیم القادر شمر تاج گان حضور خواجہ محبوب فریق صاحب چشتی دامت برکات ملک سیاح بانی کا محفل جناب موٹر محمد افضل صاحب دیگر سنجی ہنفی مسلمان پائی السلام علیکم جناب والا بندہ ناچیز پہلی مرتبہ خطاب سلسلے کے اندر جناب دے شہر سے وارج ہوا دوستان نے دعوت دیتی ہے اللہ رب لال امی سرکا مدی نے آنے کا مقصد پورا پرما جناب والا فقیر جس موضوع چند کڑیاں مخاطب رہے گا اس موضوع کا نام اللہ علیہ وسلم کے جشن کی شرح ہے سپی آواز تہن سمجھ آ رہی ہے جدو میری گل سمجھ آئی تو اس وقت تو سانک یہ آخنا من سمجھ لگ جائے کہ سارے جاگت پیچھے جی سو کیونکہ ساؤن کا ٹائم تا پھر ایک ہوا ہے نا مولمیاں سندہ ملدر چیتی آ تو فلم جی فلم لکھدہ نہیں جب کوئی جلسہ ہوئے محفل کوئی انسان دی مت سو دی ہو جی. سکے شیطان پورا ٹھن نہ چڈد ہے کسی پاس رنگ کو گل پھر اپنے نال میں اللہ جان ایمان کہہ کہ کے جو آیا ہے نکلنا ضروری ہے تو ہوں یا اس آدم کی وجہ نا. میرے لان ادا تو جی میں نسل نی کے رکھ دیا نہ اپنا محلے کا کوئی بندہ گوانڈی دی تہ دینا چاہا بھی تگڑا ہوگی اب تین ہے تشور منگا لے کے لگتا بھی کھ نہیں اس Desktop, دا لگنا سے دشمن نے یا اللہ میں نسل کو پی کے رکھ دیا نہ اصلا منگایا چلیا نہ کافل منگایا اصل نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بدینے متی نے اور وہ او محافظ اللہ کے نبی پہ اللہ دلی نے جڑے ایس دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں میں, میں شری حسیت بیان گا میں جنت بوجھ لے کے آیا میرے کو جنت بج می نا پتا کون میں کو جنت, جنت جانے کی نہیں جانا اس سونے نے گلا معاف کر دیتے تو اس کا احسان جی میں تو جنت والا راہ آستے ضرور آیا میری گل سمجھ آئی تو نہیں ہے اس واسطے کہ میں سن کے تے گلا حیرت تھی رہنا پتا نہیں کتنے فرد ساڈے مول بھی برا کی آنے فرد زمین سمان دے گلابے رلا کے رکھ سکتے تو کسا پیسے تو نعرے مارن کے آدی بن گیا نہیں تتا ہوں کتے مارنا کتنے نہیں میں کھری تے سچی گل سناوا گا نے چش اور روش خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور جب تک کسی کامل کی نظر نہیں پڑتی اس وقت تک دل کا گنچا کھلتا نہیں اور جنہ چر دل دیا کلیاں نہیں کھل کھلتی انہیں چر حقیقت سمجھ آؤں گی نہیں میں جناب بڑا دور دراز داخل سفر کر کے آیا فقیر دیا گلوں تے پوری توجہ رکھنی ان شاء اللہ لذیذ جب اٹھو گے باقی گلو بھول جان گیا فقی دیا گبر دیا نی تک یاد رہے تھوں ہلا کے گل کر جب کسی کو کنو فر کے ہلایا جائے چیت رو جناب مالا شری حیثیت اجتماع ہوئے احتمام ہو میلا مستفا صلی اللہ, اللہ اس کا حکم کی شریعت متاہرا اس دے بارے کی فتوا ایک نفلی عمل صح. مستحب کام ہے مرضی تے اللہ نے چڈ دتا کرو گے سواب نہ کرو تے گناہ گل آہ, سمجھ آئی نکلی شریعت متحرہ کے حکام کی, کی ترتیب یہ ہے فرض واجب سنت مستحد یہ ہے سیلی لحاظ سے ترک کے لحاظ سے جنہوں چڈنا پہ حرام مکرو تاریمہ مکرو تنظی خلاف لوگ یہ ایسے آم نے جہاں چھڈنا ہے حرام نو کی کرنا ہے ہوں محفل ملاد ہوئے یہ اہتمام ہوا اجتماع کسی کٹھے ہوئے کھانا بھی پکیا تھ پکنا اس عمل کا صرف شرح حکم اتنا ہے کہ مستحب دے نہ فرد ہے جڑا فرد سمجھے اپنے پیو شریعت شریت ہے واجب بھی نہیں جا واجب سمجھے وہ اپنی طرفوں شرا بنا کر سنت جڑا سنت سمجھے اس طرح دی کیفیت اور صورت اور آیات تو کزائی ن وہ بھی اپنی طرفوں شرح مداخلت کی اور نہرام جہاں حرام سمجھے وہ بھی اپنی طرفوں نبی پاک سرکار دی شریعت دخل اندازی دیتی کڑا ہے کہ ایک جائد عمل کو مستحب کو حرام کہہ رہا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں حرام بھی نہیں مکرو تاریم بھی نہیں مکرو تنظیم بھی نہیں خلاف اولا بھی نہیں فرد بھی نہیں واجب بھی نہیں سنت بھی نہیں یہ ایک مستحب عمل ہے کرو گے ثواب ہوگا نہ کرو گے تو گنا لیکن اعتقاد صحیح سہی کہ اس گناہ نہ سمجھا جائے نہ کرنے والا نہیں کرتا لیکن اسلط نہ سمجھے مگر اتنا ضرور ہے کہ ہر عمل دیا شرط ہوں دیا ہر عمل دیاں شرط اج کل ملاد آد بغیر تن پتہ ہے فرد واسطے بھی شرطان نے نماز فرد پڑھو کپڑے پاک ہونا شرط ہے کہ نہیں حلال خوری دے ہوا ضروری تن دس روپئے کا کپڑا نو حرام دے ایک روپیہ ہلال ہے جنہیں چر تنہے گا نماز قبول نہیں ہوگی چلنے سمجھ لگی جب جدو نماز فرد واسطے شرط شرتے تو نفل واسطے کیوں نہ ہو ایک بندہ ہزار نفر نماز ادا کرتا ہزار رکار منہ اپنا کیتا مشرق آلے پاس ایمان ایماندار دسو قبول ہو سکتی کیوں نے شرط پوری ہزار نفل قبول نہیں پہنچے تو پھر محفل پہلے دیاں بھی تو شرطاں ضرور نہیں नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। حج نبی پاک سرکار فرما نے کھانا پہننا بندے دا حرام ہو بار گاہ چرد کرد اللہ ہم لب لبے لبیک ہم لب جب ملتا اللہ لبے وہ آنے یا اللہ میں حاضرہ اللہ فرماؤں دے تو حاضر نہیں کیوں فرمایا مطعمہ حرام ملبسہ حرام اوڈا کھانا حرام دا اوڈا پہنانا حرام دا فرمایا اللہ اوڈا آج کتھوں قبول کرے میرے آقا نامدار شرکار فرماؤں دے ان اللہ طیبن لا یقبل اللہ پیے با حضور فرما مدنی سرکار فرما نے اللہ پا کے کوئی شک والی گل فرمایا تو پاک نو ہی قبول کرب کا محبوب بھی قبول کرتے کرتے پلیت کا اتے کوئی تعلق نہیں ہوں جناب جی تسا شرط سننیا نے پہلی بار سنو گے پہلو بغیر موجا کچھ مارتے پے ہو گے بھائی واہ جی واہ جی مول بھی آد بغیر شرپج بخشوائی فرا آدھا ایک ملاد چاگر سال تو بعد سارے باپ جنت پکی ہو گئی تسان چار پہ سٹے بوجھا گرم کیا جانا رہا کسا سمجھا جنت ساری پکی ہو گئی مگر قسم خدا کی کر کے آنا جنت ایڈی سوکھی نہیں لبھی جنت کا مل پوچھنا ہے شرط دی پہلی شرط ملاد الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نیت صاف ہو نیت میرے آپ نام دار صلی اللہ علیہ وسلم فرما حضور نے فرمایا امل مدار نیت نیت صاف ہونی چاہیے کہ دی نیت ہو توجہ رکھنا میرے آر پاس سے غور کرنا نیت کی ہونی چاہیے ملاد تو مقصود شہرت نہ ہوئے اس واسطے ملاد نہ کرے لوگ ویخ تخر بڑا ٹہور کٹیا آئے کمال بہینہ خرچہ کر دیتا ہے اس بندے نے ہاں جی جناب ہر پاسے اپنی مشہوری کے نام لبائش مقصود نہ ہوے ہاں جی جس بندے دی یہ نیت ہوے اللہ ان کو نہیں جے دیتا خدا دی قسم میرے کملی والے سرکار فرماوندے ہیں قیامت والے دن اللہ اس بندے کو فرماوے گا جڑا ریا دکھاوا کرتا ہے ہاں جی عبادت پر جڑا بندہ ارادہ رکھتا ہے کہ میری شہرت ہوے نمائش ہوے اللہ فرماوے گا جا جنو وہ خاندار ہیں اور سے اجر منگ مینو جی وکھاؤں گا تو میں اجرو سوا اللہ فرماؤں بندے آ وکھاوا مقصود مخلوق جس محبوب کا میلاد ہو محبوب نو وا مقصود ہو اللہ جہ بندیا غور فرما شہرت نیت نہ ہواوا نیت ارادہ اے نہ ہوا اے نو رہا وا ارادہ ہونا چاہتا ہے مدینے تاجدارہ دوسری نیت اس طرح صاف ہوئے اے نیت نہ میں اپنے سارے گنا کرتی سال مکالا ملتا رہا وا ہوں جدو محفلے ملاحت دے رہا ہے میں محفل کرا لوا پچھلے گا میرے کملی والے سرکار دا ملاد اس نیت نال اے سونا عمل ہے بزرگ فرماؤ میں چھوٹے تو چھوٹا عمل نہ چڈو کوئی پتہ نہیں لبتی وچ کہڑا قبول ہو جاندہ ہے فرد کرو آجب کرو سنتا کرو نبی پاک اللہ علیہ وسلم دی شریعت متحرا سال پورا خیال رکھے توجہ فرما جناب آجی پھر میں ملاد کرے تے ارادہ ہونا چاہیے میں ملاد کرا گا مستفا کریم دا ہو سکتا ہے قبول ہو جاوے اللہ سونا نبی پاک سرکار تاظیم نو قبول کرے اپنی بار گاہ ہو سکتا ہے میرا بیڑا پار ہو جاوے کملی والے سرکار میرے تے راضی ہو جان. اللہ آب پکی گل کوئی نہیں کہہ سکتا میرے نبی پاک سرکار فرماؤ نے ویلن مزا پہ سبحان اللہ مزہ نہیں آیا اگلا گی جائے اللہ میرے آقا نامدار نے فرمایا ہلاکت بندیاں واسطے جڑے اللہ سونے تے جناب پکی بھی دی کر دیں بربادا بیٹھیاں نے نوی پار سرکار تشریف لیا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو گھر کے قدم رکھا لگی اپنے پتر ماپ لگی اپنے پتر دے پنتی والے <سؤال> سرکار ناراض ہو گئے سہاپ نے کی پیا نہیں تین دس جنتی یاد رکھنا جنتی ہو فیصلہ یا نبی دے یا جنو نبی خبر دیا ہے Earth... سڈے امام آ گئے مبولی پر احمد اللہ فرما نے آپ کو پوچھا گیا حضور پکا جنتی کھنے بارے کہہ سکتے ہیں فرمایا وہ بارے کہہ سکنے جنو نبی جنتی آسائی سیدنا امام الما سراج الامہ جنادی دنیا مکلے جنہ کی تکلیف کرنے والا داتا گنج بخش راجا oh, غریب نوازے بابا فرید آپ فرما دے نے جس دے بارے نبی فیصلہ کرے اس پیے قسم کھا کے کہہ سکتے جی گنڈتی باقی کسے دے بارے پکا فیصلہ ہاں نیک حس نے دن رکھی تل سمجھ لگی Allah. انتہائی بری مسئلہ جی قسم کر کے آنا انتہائی بے وقوف لوگ نے جہے نے ملاد منایا ہے تھی ساری جنتی ہو گئے جن نے بیٹھے جے سارے بخشے بخشائے فیصلہ کسی کی جلت نہیں دین انا حضور فرما نے ہلاکت بربادی رب سے جھوٹ بول دتا ہاں کملی والے نے فرمایا ابو بکر فل جنا اصا قسم کھا کے آخانے صدیق اکبر جنتی اسا قسم کھا کے آخان گے حضرت فاروق آزم جنتی قسم کھا کے آخان گے نبی پاک نے جنہوں دسا بارے بشارت دیکھی جنت تھی دسے دنتی تو اللہ دیا بندے فرمائے اس توجو فرمائش نے کمل دینی ہے آنی چاہیے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے بدنیتے بندے تو کبھی رب قبول کرنا نہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آؤ فرماؤں میں جیرب مل یارانیا ਆ ਤਾਮਿਲ ਦਾ ਡਡਵਾ ਮਛਿਆ ਉਹ ਵਾ ਉਹ ਮੁਝੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰਾ ਮੂ ਨਮਾਇਆ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ مون منایا تا تلدا تا ملدا فیڈا سسیا رب ملدہ یارا جتی یا ستیاں ملتا چڈیا تا ہسیا ربیوں نانو مل داری تجیا اچیا ا اللہ جہا بندہ غور فرماس یہ نیت نہیں ہونی چاہیے میں لوگا صرف یہ سادت کرنا میں نبی نل پیار رکھنا وا ہوئے بغض حضور دے دین شریعت دا حضور سرکار دے دین سلام دا بغض ہوئے ادھر جناب جی کام اپنے برے کردہ ساری زندگی پردے کہ سارے مینو ہاجی سناؤ دی کوئی ملاد نہیں قبول ہوں دوسری شرط نبی پاک سرکار میلاد دی جڑا ملاد کرن والا ہے رزق حلال ہونا چاہیے رزق حرام نہ ہوئے اپنی جیسا متحرے پیسہ نوکار ملاحت کرنے والا رب کی بار گل چلو رنت لے سکتا ہے کدی راہمت نہیں لے سکتا عزت فروشی کا پیسہ نہ ہو ویڈیو سینٹر کی کمائی نہ ہو سینا کی کمائی نہ ہو عزت میں کچھ کے روپیہ کیتا کیا قسم بہت لاز شریف تو تے سواب دی گل کرنا شریعت مستفاق کا فتوا یہ ہے ایسا مال جو عبادت کی نیت سواب کی نیت سے کسی جگہ خرچ کرے گا وہ اس آدمی نے کفر کیا ہے یہ فتوی سی بات رسٹ ہلال دو پھر مولا سوا یہ نہیں ویکھ کیتا ہے انہیں اے ویکنا ہے کہو جی نیت نال جا مال روپیہ خرچ کردا ہے حضرت سیدنا شیخ عبد محدث اللہ علی اللہ وار محدث سال شاہد الرحیم سے ایک سال ایسا یا میرے کو بارگاہ نظرانہ پیش کرنے بھی خاطر آپ فرما نے نظر ماری تھوڑے چنے چڑیا نام رکھ کے ہلور سرکار گلاما نو بلا لیا میں سرکار دے جگات بیان کی میلاد پڑیا پڑ کے ہلور دارگاج نظرانہ پیش کر دات ویخنا وا بابو بے خدا تشریف پرمانے. محبوب تشریف فرمان تے جی جن پیشن ہاں ہزور قربان مبارک پائے میں دل کے اندر خیال کرنا وا سونے کی مجرے ہاں جی بڑے بڑے تھانے دور نے میرے چنے کریب کیوں نے ہزور سرکار فرما نے اسا دل مال ویخنے کسرت نہیں ویچتے یہ نہیں ویک کچھ یہ خرچ جا مال خرچ اے خدا وا ہے یاد رکھنا اے شرط نبی سرکار دے ملاپ دے قبول ہونے دی آرام دال جاگد بولو تو سی نہیں جدو جاگا دل بن جانی اس کو جاگتا نہیں کرتی جاگیا آخنے نے جا دل جاگ پہ خدا دی قسم کر جانا سلطان فرما نے ایک جاگنی پر جنا جان جاگ پے آئی ستے او, او, او, او, او ایک ستیہ جاوا سلوے ایک جاگ پے آئی مٹ o ki ho ra yaar kukku bole jehda lainde sa upatte o bahnaseeb bina بہو جنا خوب پرے مند رسک کنویں شرط دسی ہے بولو نا روہر نال بولو بھولنا نہ جائے تو واپس بھی جانا ہے ایتھے لیڑے چار کے تر جائے کچھ پلے بن کے جنا پہلی شرط کی ہے نیت صاف ہونی چاہیے دجی شرط کی ہے مال ہلال ہونا چاہیے تیسری شرط ہے وہ خدا دے پورے ہونے چاہیے حضرت سیدنا سی کے پرت اللہ لا لو آم فرما نے اس بندے نفل اللہ قبول نہیں کرتا ہا جا فرض چڑ کیوں فرداں تو شروع ہونا کام یہ نسل دے اپنے اکھل ہے ایک بندہ دوڑ دماغ پڑے نسل پڑے فرض چڑھتے ایماندار دسو بار بار چبول ہونی ہے میرے مزاق کرنا پڑ میں آخری جا آخر تیری مرضی ہے میں تیری مرضی تو چڈیا جا وہ ایسا حکم کیا مستفا کریم نے خاطر اپنے بچنے قربان کر دیتے ہیں یاد رکھنا اج کل اص اس نفل نا درجہ اور فردان بھی نہیں سمجھ قسم خدا دی پتھا کیوں بیٹھا پیالہ بزرگ فرما نے سبد بن اللہ بناؤں نہ تعالیٰ نہ امام عبد الحاب رحمت اللہ علیہ نے ہر طبقہ کل کمرہ اندر نقل فرمایا فرمایا ہلاکت بندیا دیا صرف دو نفل نے جتوں برباد ہوئی پی ہے دنیا فرمایا ایک نسلوں سے دور رکھتے ہیں فرما دا خیال نہیں رکھتے ایک بربادی اس وجہ سے فرمایا دوسری بربادی کا سب ہوئے جی کام کوئی کرتے ہیں تو اتوں تو جسم نار کرتے ہیں دل گفلت چنلا دیار گاہ وہ عمل جاندہ ہے جڑا دل دی توجہ دے د دل غافل گافل نا مستفا کریم فرما نے جا بندہ دعا منگتا تو دل گافل دعا قبول نہیں ہوتی ادھر ہاتھ اٹھے ہو من دل گیا ہوئے ہوتا دعا مٹی سواہ سوا دل بھی مولا دی بال جہت ہاضر ہو گل نہیں سمجھ لگی فرد پورے ہونے چاہیے نہیں چوتھی شرط ملاد مستفا کرنے والا ایسا ملاد کرے جس ملاد اندر مستفا دا پیغام ہو پیغام کی اتا مستفا نبی پاگ سرکار دی فرما برداری حکم سونے محبوب سرکار دے مننے دور دے دتا جائے جا حمفا دشمن ہود قبول ہو سکتا اللہ فرما اللہ, میر رسول اللہ اللہ فرما ایسا جہا بھی رسول بھیجا ہے اس رسول دے آنے کا مقصد دے او دا حکم منیا جائے تو جو فرمان لڑکا نقطہ دسن لگا ویخ جناب نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دے اندر آئے نے اس سال دی تاریخ دے اندر اختلاف سال کہڑا سی وہ مہینہ کہڑا وقت کہڑا سی وہ تین کہڑا سی بڑا اختلاف ہے میں سوچن لگ پیا مولا کریم تیرا حبیب جو سی پیاسی تنا اہتمام کر دری سرکار دے تاریخ واسطے پوری سورت اتار چڑھ دو یار گل سن ایماندار دس تو پتر پیدا ہو تاریخ لکھ لیں گے فلانے دن لکھنے لگے لکھ لیں فرانے ویڑے پیدا میں قرآن پڑھیا میں سورت نظر آئی جیسے تاریخ لکھے میں مستفا کریم سرکار دی حدیث پڑھی خود پاک محبوب نے تاریخ اہمیت نہیں دل صرف ایس فرمایا پیر کا روزہ دے سن پوچھا گیا حضور کیوں رکھتے ہو فرمایا گل تو ایسا دیہ ہے اس میں پیدا واسطے روزہ رکھنا ہو تاریخ نہ حضور دس کے گئے نہ رب دے قرآن واضح وجہ کی یادہ اہتمام ہونا چاہیے ادھر سورت مستفاق کریم سرکار اللہ علیہ وسلم خود دو چار حدیفا یا ایک حدیث تین دی بیان فرما دیں کہ میں فلاں سال فلاں مہینہ فلاں دن فلاں وقت پیدا ہوا جواب ملتا حکمت سمجھ آئی کہ راز رب اس گل سروکار نہیں کس سال ایک تم ملاد کیا کرنا جب ملتا مینو اس گل نال کوئی نہیں میرے حبیب کا بھی تعلق اس گل نال نہیں کڑے سالت کرنا ہے کڑے مہینے مہینوں کرنا ہے کڑے دن کرنا ہے کڑے کہ کرنا ہے رات نو کر دن نو کر مہینے روی رمدان کر کر سال جسج کر جس سال جس وقت کرے گا میرے کملی والے دلاح ہی ہو جاوے گا حضور سرکار کی خوشی ہو جاوے گی رب سونا پسدا پیا مین تاریخ نال تعلق نہیں میرا تعلق میرے کملی والے ملاد کے مقصد د <سلام> <سلام> چل سمجھ لگی اللہ سمجھا جیسا بلاد کر مہینے ننڈ نہ بند مہینہ جڑا مرضی تو حکم مستفا نو گنڈ بند میں جہرا رسول بھیجا اس رسول قیامت کا مقصد یہ ہے جو کہتے ہیں مان لو بلکہ ایسا پیاخ رب سنو فلا شجر تم فی و لا کلا یو متا منہ کفیم شجا ربئی نہم ملا ید ارف سیم ہر جما کبئی تو مو تسلی میرا محبوبہ تیرے رب دی आ, رب سونے آ, تو تے نامی گل میں مضبوط کیا کرنا ادا فرما سونیا تیرے رب دسم نہ چیری ایمان والے ہو سکتے نہیں جنہ چیر تیرا حکم نہ من یار کیڑی گلا نمال ہر جاتا ہے جب ملتا نہیں اتنے تو حکمے مستفا نو من سارے ہی ہو گے میں منا چاہنا جدو ہو جائے جگڑا سمجھے نہیں ت... کی ہو جائے جدو جھگڑا ہو جائے نا تو واری آو فیصلے کرا دی ہوں میںسم مومن موومنٹ وہ ہوا جا فیصلہ قبول کرے گا لڑائی دے غیر فیصلے سے چلتا دستک کسی ہو سونے موومنٹ ہو سکتا ادر وی دے دیا بندے آو میرے آقا دی شانے जा हुक्म मुस्तफा थले रेड़ी वाला होक्म मुस्तफा देर जनाब जी दुकानदारे ताजे मौलवी जिथे भी कोई बैठा है भावे हाथ के में हर एक ने फल हुक्म मुस्तफा ना होक्म ने मौलवी वास्ते नहीं मौलवी بولو تو بہت دس میں گل سمجھو سرکار بالم صلی اللہ علاسلم حکم جنی شان بلند ہوے حکم اچا ہوں سرکار دی شان سارے نبیا تو حکم مستفا اتنا ال ہے ہزور فرما نے لوکا ناموسا ہائ لما ہوا سیاہ سرکار فرما نے اگر موسا دندے انہوں میری تابےداری کرنی تھی سی مطلب انبیاء پر بھی حضور کے حکم کی تابےداری فرض ہے ہوں ایماندار دس ذرا غور کرنا کار بھی شانے وے شان شانچ کہ مستفا دا حکم منیا جائے حکم جو حکم کانڈ پچھوں ستی کھڑے تاریخ تے زور رکھی کھڑے سمجھ لے تو مستفا کریم مزاق کیا کرنا یہ دسو پیر دا حکم نہ منو تیر مریت راضی ہو گا کی آخو گے مریت جی گستاد استاد تے شگرد نہ لگے کی آخر استاد آخو پترا چیتی کر من برکی ہڑ گئی پانی دے استاد شگرد آ استاد جی سب کے داستے جی تے بلے بلے بلے بھائی استاد آر نال دستوں چیر ندر جب دماندار دس شکر کا استاد شگرد استاد دا حکم نہ شگرد استاد دا حکم نہ من تو کی بن گستاخ بن جائے پیر دا حکم مرید نہ گستاخ بن جائے حاکم دا حکم محکوم نہ منے گستاخ بن جائے متر ہو جائے یار ایک ایسی آشک آ جڑے حکم ایک حکم دی پرواہ نہیں کرتے ملاد مستفا کا ہے اطاعت اگریز ہال بھی تاریف نبی پاک خوش کی چلے سونا محبوبار پہ کرنا میرے کملی والے حبیب سرکار کا ملاد ہی ہے جس دے اندر حکم مستفا کا کلبا ہوکم مستفا سنایا جاوے حکم مستفا سرکار اتفاق رکھا ہو جڑا نبی پاک سرکار دے حکم دے لال نہیں دنوں دے حکم دا فرما بردار نہیں اس بندے دا کبھی ملاد ہکو قبول ہو سکتا ایسا ملاد میں سوچیا یار پرتانیاں میں پھر ملا دو امریکہ بھی ہوں ہتار کے پچھلے سال اخبار چیا برطانیہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میں راج ملک کے دوں میں سوچی لگ پہ آئی یار ایک ہی ماجرہ صدام عراق تھا ان کی بات نہ مانے حکم نہ مانے تو وہ کچھ نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں اس نے سب سے بڑی دہشت گردی کی ہے اور سب سے بڑا کیا سب سے بڑا نافرمان ہے سارا ملک مکا پیا مکا دیا گے لیکن یہ دس دیا گے سارے حکم دی قدر کی اسی طرح ہی بولو تو صدام صرف حکم نہیں منیا آ, آ, آ. اور تے کوئی جرم نہیں زی. آ, آ, آ. حکم نہیں منیا بم ورس گئے میں سوچا کافر اپنے حکم دی این پابندی کراؤں ایدر سمجھنا وہ آدھا پاوے جو مرنی میرا تریفا کیتی رکھو حکم میرا ہونا چاہیے میں سمجھ گیا میرا علی مرتضی رضی اللہ ہوتارہ انہو دہ دورے خلافہ سے چور نے چوری کر دیتی چوری کرنے تو بعد قانون مصطفیٰ دے مطابق ہاتھ کٹنے دا حکم جاری ہو گیا ہاتھ کٹا کے چور لگاؤں دائے اپنا پنجا ہاتھ چلئی آن ہے اگے مولا علی سرکار مل گئے ویکیا چور ہاتھ بھی کٹائی آن ہے دا نالے خوشی بھی منائی آن ہے۔ مولا پوچھ دینا ادھر خوشیاں منائی خیر پہ کام کرنا چاہیے گناہ گار جرم ہو گیا ہزار سرکار دے حکم دی نہ فرمانی میرے کو گئی ہے سونے پر خوشی اس گل دی اے میرے قانون تے تے چل گیا اے مولا علی نے فرمایا اچھا آدھرا کرن اے اے اے اے پنجا فڑیا نال لایا اسے پایا پلہ پلا ہٹایا ہاتھ جوڑ کے زبریا مصطفی کریم وہ حکم لے کر آئے ہیں تک مستفا کے حکم کو چھوڑ کر کسی نبی کے حکم پر چلنے والا مسلمان رہ سکتا ہے بولو تو سفکرت غور نہیں کی حضرت آدم سے لے کر حضرت یہ سارے کون نے بولو حضور کے مقابلے میں اگر ان کا حکم مانا جائے تو ایمان سے اتے تو ایمان تو خارج ہو جائیں نبیا دے حکم دے چل کے انگریزوں دے حکم دے چل کے حل ہے مسلمان تو میرے مستفا کریم کا حکم اللہ فرما چلے جگہ غالب گے ہوں کوئی بد بخت آخر نہیں حضور کا حکم نماز روزے اور مسجد میں تو رہے لیکن تخت کی طرف نہیں جانا چاہیے مولی تے حکم چلے مولی اپنی مرضی نہ کرے تخت والے اپنیا موجا اڑاو وہ جیویں مرضی پجیاں اڑاو اور, اور کئی مذہبی کہتے ہیں بے وقوف مذہبی تین میں سیاست کا تعلق نہیں کوئی سیاسی شیطان کہتے ہیں سیاست میں تین کو دخل نہیں اور میں ان سے کہتا ہوں اگر تم کہتے ہو تین میں سیاست نہیں یا سیاست کے ساتھ دین کا رشتہ نہیں میں کہتا ہوں تم دونوں کا مستفا کے ساتھ رشتہ نہیں میرے مستفا اللہ مستفا کریم وہ حکم لے کر آئے ہیں آدم سے لے کر علیہ سلام تک مصطفیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی نبی کے حکم پر چلنے والا مسلمان رہ سکتا ہے بولو تو فکرت غور نہیں کی حضرت آدم سے لے کر حضرت یہ سارے کون نے بولو حضور کے مقابلے میں اگر ان کا حکم مانا جائے تو ایمان سے تو ایمان تو خارج جو ہو جائیں نبیا کے حکم کے چل کے انگریزوں کے حکم دے چل کے حل ہے مسلمان تو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 سرکار اپنے صحابہ نو بلا فرمایا ہے میرے صحابہ ہو مینو اللہ سونے نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجیا ہے سارے واسطے ہوں تولویا تو کولا سمجھتا رہا سارے آواز واسطے رحمت ہونے کا ایمان ہے حضور سارا عذاب خدا تو بچا جنت لے جان گے چل میں دسنا دس میرے کملی والے نے خود اس آیت کا کی منع کیا سونے مدینے والے محبوب نے صحابہ صاحب فرمایا فرمائی آؤ میں کلاسے نہیں آیا میں ای سارے واسطے آیا سیرت ہلدی سامنے پئی ہے میں سب دے آن اپنے پیغام پہنچانے واسطے دور دراز بھیجنا چاہتا تی کدھر حضرت دے دارہ وگو تے نہیں کرو کی سونے عیسا سلام دارہ کی پرمایا جدوجے سن حضرت عیسا نڑے پھر پہ تو جدو آتے سن میرا پیغام دور لے کے جاؤ تو پھر ذرا تنگ ہونے لگ پیندے سن بھئی دی دور کی صحابہ نے عرض کی یار رسول اللہ جیبے آکھو گے جاو گے حکم فرماؤ ہن کملی والے سرکار فرما نے میرے یارو میں لئی نہیں ساری واسطے پیغام لے کے آیا وا میں تھانوں بھیجنا چاہنا وا کوئی بادشاہ بیٹھے میںاہ اپنا پیغام بھیجنا کیجنا ہےبلک ہے جو فیکٹری ملازم کے دوالے تو ہو جاتے جاتے گریب نو فل لیں ادھر آلما پڑو ادھر آؤ دین پر چلو اگر حاقم کول جان والی گل مورا پھر یہ پتا نہیں کہاں سے تین لیے پھرتے جو صرف گریب کلی ہے جو صرف مسکین کلی ہے تگڑے نہیں جانتے جیسے سڈے انگلیش انگلش پڑھتے پوچھو کیوں پڑھتے جو ہجی اگریزوں نے مسلمان جو کرنا پایا پھر گل تو ٹھیک ہے मैं आखिया जी हम गांव आखिर मैं इराक उमान करो दुआले मारीब गलो जे हूं तबलीग नहीं जे करनी हो किसने करनी ने انگلش کے ساتھ مسلمان نہیں ہوتے مسلمان بابے فرید کے کردار کے ساتھ ہوتے چلے ملاج تے جا کے لوکاں دی ٹور ویک کے انور چلن لگ تے جڑا کسے دا رنگ اپنے تے چڑھاوے وہ دوسرے رنگ نہیں چڑھا سکتا پہلا اپنے آپ تے بابے فرید تے کالا رنگ چڑا دیا بندے آ میرے آخدار سرکار نے فرمایا میں تھوشا وال کلنا چاہتا وا میرے سرکار نے ختم مبارک لکھ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کتنے پہنچایا جا رہا ہے مسلے تو مسلے رسول تو تخت کے کی طرف پہنچایا جا رہا ہے بادشاہ ویغام ہے نبی پاک سرکار دا یار ٹریا ہے سدکے جا بتنی تاجدھار مبلک تو جڑا اڑجاکو کے جناب نگر ہو کے بادشاہ شادک کول ٹر ہے बादशाह पहले करा बाद जनाबे की गा हजूर यार बादशाह जनाब मुल्क अंदर लोग ने आख्या सजदा करना पैना ही फिर तेन दरबार तक पहुंच देने वह कह लगे के हजूर दारों असाम वा कमली वाले सरकार तो इको जात सजदा सिख्याय ساڈے کول کسی ہو سجدہ ہو سکتا <t> <محسن> اقبال کرم درے لاہور ہی فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراؤں سمجھتا, سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراؤ سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوتے دیتا ہے آدمی کو نجات <تصح> आए आए <تصح> جو فرما میرے آقا پیغام لے کے آئے او متی دنیا کے بادشاہ نے ریت بنائی ہے وہ بندیا اپنے حکم دے چلا نہیں میں بندیا نو اللہ دے حکم دے دلا آیا ہوں خدا دی قسم کر کے آنا میرے آقا آزادی دینے کے لیے آئے غلامی کی گل سمجھ بندہ ہوا بندے کا محکوم سلیل کمینیاں شفتہ پیدا ہو جی آرت جا بے ضمیر بندہ ضمیر فروش جیڑا کسے دے حکم دے چلے دے جیڑا خالق دے حکم دے چلے او خیرت مند تو با زمی بن ج وہ کسی غیر کے حکم پر چلتا ہے وہ مرتا کون ہے کلندر اقبال فرماندے نے رگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ رضو باقی نہیں ہے نوازو روزہ رو سب باقی نہیں آدر چلے نماز پڑی پر تین شرم نہیں آتی اگر میں کسی بھی سٹی پتہ ہے گل سمجھو سن کروڑ ماف کرائی گئی تھی مگر قسم خدا دی بے ضمیر بندے دی بھی زندگی بے غیرت مر جائے چنگائی ہوتا مردے بے غیرت ایسا مردہ ہوتا ہے جس کو اسرافیل کا سور نہیں اٹھا سکتا ادور بے غیرتی دی او یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی مرغے دا ساگ سرو چنگا او میشرمی مرغے نالوں ساگ سرو اپنے دیس دیا بلہ نالوں تمے چن چن وہ بچانیا ملک یو منی نہ جائیے میرے آک نے فرمایا پیغام لے جاؤ سرکار کتنے دے کو پہنچ گیا بادشاہ کیسر اے. اے. جو لوگوں پر اپنا حکم چلاتا تھا اے. اے. میرے آکا کا خادم پہنچا خط پیش کیا خط مبارک تربی یہ لکھیے سونے جل جا رہا ہے وہ عربی دان نہیں آئی है, آئی है, آئی है بولی بولیے چیتا لکھو جاب ملتا محتاج وہ ہے ہمارا ہم محتاج نہیں آئی है, آئی है, جدو دے دل خط پہنچے کیسر نے ترجمان بلایا آئی है, آئی है انہیں آخر آپ پی پیغام پڑھ کے سنا کی لکھے میں کیا چلیا پتا لگا تبلیغ اگر فارو کیا اللہ نہ ہو جدو فوج نیج دے سن تو فرما دے سن دو گلاد رکھنا اچا کم وسیچل آجم اپنے آپ کو اجمی لوگوں کی وزا سے بچانا کمرتا نتل احاجم اپنے آپ کو اجمی لوگوں کی بولیوں سے بچانا اسی واسطے مستفا صحابہ صاحبہ جد رخ کر دے گئے میں عربی رنگ چڑھا دے گئے وہ دن کے مسلمان بڑے مینو ایک کاندہ چشتی دے صحبا ملاد منایا سی اس طرح کا سال تو بعد سڈے جیسے کڑمیاں تو فیق ہوتی میرے کملی والے دے یار ہر وقت میں فلے ملاد میں میں ہو سا جڑے پیغام کنڈ پچھو سٹی کھڑے میرے نام دار دے یار ہر وقت مل حضور کی یاد تازہ کرتے تھے ویكھنا اچھی بیٹھے لوگ کی ویكنگے یار اتنے بندے بیٹھے نے ہزور دلاد نہ یاد مستفا تازہ ہو سدے جاوا حضور دے یار وہ ہر ایک کلے ہی سونے دی سر یاد ہی لگا فرد جہا انہوں تکتا سنتفا یاد آ جنیا ویكنی سی آدی سی چار جنہاں دے گلام مہنگے نے انہوں کا آکا کدا سونا اصل تے دنیا جی اسلام قبول کیتا نا نہیں پھیلیا اسلام پھیلیا جے عمل امل دولکا بزرگوں دے نال بزرگوں دے کردار پہ نال پھیلیا جے میرے سی میرے کملی والے سرکار دا صحابی حضرت عبداللہ ابن نے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت میں مونا امنی کو اما جی مینو سونے دی دید دی دی پی ستا مہربانی فرماؤ سونے دا دیدار کراؤ حضرت ام م حضرت مہمونا نبی پاک سرکار دی گھر والی محترمہ نے حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی نو او شیشہ دتا جڑا شیشہ کملی والے ویکھ دے سان جدوں شیشہ نو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سامنے کیتا اے وچ اپنا نہیں دسیا کملی والے دا نظر آیا سبحان اللہ لوگوں سال بعد کدے واسطے یاد کرنے کی لڑ پہ جر وقت کاندھوں پر رب کے پاک محبوب کا پیغام اٹھائے پھرتے جانا دے دے وار پھر کملی والے سکار تین تھانے پھیلا خدا دیا بندہ جدو بادشاہ کول پہنچیا ترجمان بلایا پڑھ کے سنا چ لکھا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضور کے خط کی ابتدا مم محمد ابن ابد اللہ ایرا ہیرا کلا مروم سلام من تبال خدا سونے محبوب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خط مبارک جب لکھا ہے سرکار لکھیا سی محمد بن عبداللہ اللہ کی طرف سے روم کے بادشاہ کی طرف سلام ہو بندے پر جس نے ہدایت کی پیروی کی میں سوچ ہی رہا پیا بات و اللہ منتبال خدا کیوں فرمایا السلام علیکم کو مسا لکھنے کا اس کملیہ انسان جدو خط تے سلام والے ہزور ہے۔ سلام دین حق کی پیروی کرے وہ سلام سلام یہ سلام کیوں لکھا جواب ملتا حکمت ایک تو حضور نے دس کافر اس دعا کے قابل نے فرس سلامتی نہیں ہوں سلامتی ہے اس بندے تے جنہیں مستفا دین کو قبول کیا ہے لوگ آدھے اسلام میں سختی نہیں میں کیا تیرے بد بختی ہے اسلام میں سختی کسم خدا اسلام کی سختی کا اندازہ لگا کہ کنا مضبوط اور غیرت مند مذہب ہے سرکار نہیں فرمایا تیرے سلام من ہوا سلام دیا گے دوسرا راز یہ سی سرکار اللہ علیہ وسلم، مبارک جو نکل جائے السلام علیکم پھر ہدایت نہ ملے میاں شیر ربانی رحمت اللہ لرک پر شریف والا اللہ دا ولی ہاں सरदपुर शरीफ वाला रबदा बली एक शख्स आया कह लगा अजूर तुम्हें फलाना मिर्दी सलाम कह आपने फरमाया बेली आ सा भी सलाम कह दई जदों वापस गया सलाम दिता मेरे कलमा पढ़ के तौबा करके मुसलमान हो गया वापस आस्या अजूर मुसलमान हो गया फरमाया यार असल सलामती की दुआ दी सी خالے مسلمان کیوں نہ ہوں بتا دیا بندے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا ہاتھ در لکھا ہے حق کی دعوت دو ہی دی دعوت دیا آج سچے دین بلے سونے سرکار توجہ دعوت حق دے فرمایا اسلام قبول کر لیں گے جے اسلام قبول کرے گا تو تینوں ملے گا دورہ اجر ایک تیرا ایک تیری عوام دا کیونکہ بادشاہ سدہ ہو جائے تو عوام سی ہو جاتی اناس والا دینے ملوکے ملوک بادشاہ دین تم سونے سرکار نے فرمایا تو من لے اسلام نو گا. جے گا جنیا جی پنڈا دیہات والے جت کسان نے ان نلائک اس مل ہری سی نا کسان کا گنا بھی تیرے سروں نے کی فرمایا کسان کا گنا بھی کیوں جی ابھی تو دے سر پائی پڑے ادھیا مول مول سی ہو تے سارا جان حضور پہ فرما نے بادشاہ سیدا ہو جائے تے سارا جان ہر گل ہے بولو نا میرے سرکار نے فرمایا ہدایت تدایت پاسے نہیں آئے گا تیرے پہ چرم ساروں کا پیغام اتے پہنچیا سرکار کا پیغام پہنچیا فارس کے بادشاہ کملی والے دسے میرا حکم اتنا بلند ہے مالوی اور علام کی کیا بات ہے ہاکمن بھی میرے حکم کا پابند ہوا دیں افسوس یارا برطانیہ محفل ملاد ہوئے لیکن حکم مستفا تو پاکستان میں نہیں چلنے دیتے کدی ادھر غور کیا محفل ملاد تو سرکاری سطح پر منائی جاتی ہے اور حکم مستفا تو کسی کے گھر میں نہیں چلنے دیتے وہ دس دے نہیں کہ مسلح جب حکم مستعفی تو کٹیا کھڑے محفل ملاد بار رب العالمین لبی قدر نہیں رکھتی یہو جی محفل تھا تھا تے کری جاؤ ملاد تو وہ ہے ادھر ملادیں مستفیٰ ہو ادھر مسلح پر بھی حکومت مستفا کی ہو تخت پر بھی حکومت مستفا کی ہو اے نہیں کہ مولوی تے پابند تے باقی سارا عملہ آداد خدا دے بندیا میرے کملی والے میرے مولویاں تے رسول تے نہیں بن گیا ساری کائنات کا رسول بن گیا رسول آخ دے آخر جا پیغام رب کا لے کے آرجمہ کرتے ہیں میرے تو پہلا بھی ایک دن کر گیا لقد من اللہ مومنیز با سفیم رسولا ترجمہ کر دے اللہ آدھا میں محنت کی تھی سان لایا اپنا محبوب بھیجا میں کیا چلے جی محبوب دی گل ہوں اللہ فرما دقد من ہوی نز با سفیمی با اللہ تے فرماؤں دے جی رسول میں پیجیا جے رسول رسولوں نواخ دینے جنا پیغام لائے کے اندائے اللہ دست دے پر میرا ریسانے میں توانے نو توانوں میں اپنا پیغام پہنچا ون والا دے دتا دے جے جی میرا پیغام توانے تک نہ پہنچ داو کسا جہانا مچ جا پانا سی میرا پیغام لے کے آئے نہیں جڑا اس پیغام دی پیروی کرے گا مومن او مو اللہ احسان پیار رکھ دے احسان پیار رکھ دے قسم خدا دی میرے آکا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اسی میں ہے کہ حضور کا حکم تھا تھا پہ ہو ہوں بہلی آن کی گل کرو نا جی مولی جی کو تھان ہی ویکیا کرو تھی ہر تھان سے ڈ پے مسیح تبلیغ کری تھی میں کیا چنگی گل نہیں رب ساری کا مالک رسول ساری کا پیگمبر جب وہ سونے کے دین کی گل آئے تو کتنے ہو مسیت بڑی تھان دتی جلانس صرف پیغام نبی پاک دا خدا دا مسیت دے اندر آ اے تو دشمن تیرے میرے کھیڈ انہوں نے آخیا یہ رکھو مسیح تا مست رکھو بکرو فکرے سب میں سے پختہ قطر کر دو مزاج خان کا ہی میں سے اور چلے مصطفیٰ دا حکم دیکھنا چاہنا تے قدر ان سمجھ لے مسلا کملی والے دا ہے تے تخت بھی مصطفیٰ کریم دا ل اس تخت کملی والا سرکار بہ کے فیصلہ فرما سن ہدور تو بعد واری دی آئی تو بعد واری فاروق آدم تو بعد واری اسمانے حیدر کرار ای. حیدر ایک کرار تو بعد واری حضرت سی جنا مارک دی آئی حسن کی آئی حسن پاک بعد امیر معاویہ سرکار آئی جدواری یونی پلیت حسین کا خون گرم ہو گیا اے. حسین پاک نے دس دتا ہے جے یزید قابل نہیں دے جسلے پہ بیٹھتے یوید کابل نہیں ہلور دخت سے بیٹھنے بھی کابل بادشاہ کے حکم مستفا کو آزاد ہو <tut> یہ نظریہ کس کا تھا مولا حسین دسنا چاہتے نے کہ جی ہاکے میں پابند حکم میں مستفا دو قسم خدا بھی دروے ویکو مسلمان اللہ میں اقبال فرما میں گیا پیرس لندن کی ایک مسجد دیکھی بڑی خوبصورت بڑی سونی میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا یار انوسچ مشیت گرائی ہونے اتے بڑھائی ہوں گے یہ چکر ہے مسلمانوں کے ہاتھوں کی بنی مسجد نہیں گوارا ہوائی کرو اقبال سوچ سوچ کے فکر آدمی سی تو فکر رکھتا کئی تو بے وقوف کہتے آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے لندن گیا آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لندن گیا اقبال آدھے شان ملی اتوں ہی سب کے جاوا جی قومے سمجھے بھی شان انگریز تو ملتی ہے میرا تو ایمان ہے بے شان مستفا کے درد ملتی اتو تل نہ لبھ سکتی ہے وہ فکیران دسو جس بندے سنڈے رکھے ہوڈے جان دے سنڈے سان جان رکھے ہونا لسی لبی اچھا سنڈے والے گھروں لسی نہیں نا لبھی اگریز تو خود بچارے ویلے تو شانہ تو شان کی لبنی شان تو میرے کملی والے کے دروازے تو لبنی بجی گئی جس کے سبھی مشرل بادلے برل بھی فرما نے بوجھ گئی iske aage sabhi mishale mod ادر وی کلنگر اقبال فرما جدو میں پیرس کی مسجد دیکھی بڑیا ٹائل لگی پتھر بڑے سونے مینارے بڑے سونے اکبال فرما نے اتنے شیر لکھا میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے جے حق سے جے حرمے مب ربی ہے بے گانا حرم نہیں ہے فرنگی کرشم بازوں نے حرم نہیں ہے فرنگی کرشم سازو نے تمے حرم میں سپا دی ہے رو ہے بتخانا <تصفح> کہنے لگا میں اس مسیت نسیت نہیں سمجھتا <تصفح> <تصفح> وہ تو کی تمجنا میں تو بتخانہ سمجھا کیوں اقبال ہے تی مسیت کو خانہ سمجھی کر شکل مسیت والی ہے روح بتخانے والی ہے ایسی خدا کا گھر جائے جس سے خدا کے مستفا کی گل کرنے کی اجازت نہیں ہو وے خدا کا پاس پاکستانی نہیں کھلو قسم خدا مینو ایک بندہ آتا چشتی یار کھیا گلیں کرنا پر باقی تو موٹ ہی نہیں کرتے میں ڈرتے کھلے تو آپ ساڈے تو کل کرنا تو دجے نہیں کرتے میں ڈرتے ہیں میں کھے تو ساڈے کو میں کہ مولوی ڈر کے دی کرتا ڈر تو دی مولوی کی ہوا بےمان کا ڈریا کھڑا ڈرنا تو رب سی ایسے اس میں یہ دس جنہ تو ڈر کے مولوی خدا رسول دی گل نہیں پیا کرتا وہ کتنے وڈے بئیمان بےمان دس جو مولوی مسیطے گل کر سود کے خلاف کمیٹی کا ممبر سود ہو گل کریں جو گل کرتا گھروں کے اندر چیز ہے سیکھنے ٹنجر نچتے جو نمازی نے جیلا گل نہیں مالی جی جی میں خیال میں تمہیں سوکھی گل دسا امام میں دساج وہ کہڑا جما کرا لوگ جی اس بانگ جماعت نہیں ہوتی یہ بانگ کا بھئی نماز ٹی وی پہ بانگ ہو بانگ ای ہوں پیچھوں آ جی کجری مچھی میں آخیا ہوئے باندھ تو بعد اصا تو جماعت ویختے رہے ایک کجری بانگ تو بانگ پیچھوں آ گئی پھر پتہ لگا بھئی قوم کو ایسا امام چاہیے جا جان گ ہوا رول غیرت گل کرے گا جہا مول بھی ٹی وی ہے بیٹھا ہوں ٹی وی والا مالی ہمانل مجا لے جیو ایمان کوئی خدا رسول کی گل کر جائے yeah. میرا ایک بے سی لاہور کا ریڈیو اسٹیشن گئے ریڈیو اسٹیشن جا رہا اسی ہو اپنی تکریر ریکارڈ کراستے گل بڑی لاہور جی میں اتوں لگیا تو میں نے سلام دا ہویا میں خیر کیتے چلے ریکارڈ کراؤں میں کیا یار میں نہیں دیکھا ڈراما میں لگا گیا جا اگے گیا تو استقبالیہ کمرہ استقبالیہ استقبال یا کمرہ میں ایک حور بیٹھی ہے مولوی کا استقبال کرنے کے لیے ایسوں تک انہیں پودے کٹے ہیں خوب میک اپ ہوئے مول اگے جا کے آ मैं इस्तेकबाल हो गया इस्तेकबालिया ने इस्ताल पूरा मोल <laughs> बहार निकले हूं जाना से अगर कमर रिकॉर्ड कराने मैं मोलू जी हूं किधे अच्छी तकरीर अगर गल मैं आकर कोई हाले दिन रह गया जरा अगर बयान करना تیرا کھانا خراب ہوگا روڑی پہ اسے جانا بوڑھی دے کو سر سٹی سر وہارسلمانہ کسم دادا ہوا شریق مولا بھی اقبال فرمادہ مسلمانہ وہ مسجد مسجد نہیں جس مسجد میں پیغام مستقفی نہیں منت لگے بت خان ایس ملک اپنے دے اندر خدا دے دین کی گل مسجد گوارا نہیں پی جہادی آیات پر پابندی ہے آیا پر سن لے اقبال اتے پھر سڑیا بولیا اقبال فرما کلنگر ہے لاہوری ہم اللہ فرشتہ حکم جاری فرما دتا ہے کی کرو فرشتوں ہکرا بس جن مارا با فی بہتر چرا گر مو دے بجھا دو فرشتہ یا اللہ کی اور جائے یہ مسلمانوں دے مسیتوں دے دیوے گل کر دے. یا اللہ خیر پہ مسیت نبالنے چاہیے دی گول کرائی جا کر دے بےمان نمازی نے ادھر مجدے کرتے ہیں ادھر بوتان کا تباد اے رکھی کھڑے نے منافکانہ چال مینو سجدے کر لے ادھر اگریزوں کے اگے تباہ کر دے سجدہ میرا ادھر سجا ادا کرو جا کے جلا دا خوشو بے دار مل مل کس میرے سی مٹی نہادو سبحان اللہ کوئی حاصلہ یہ ماجرا سی پھر میں چیتا نے پھر جدید تعلیم حاصل یہ تعلیم بخائی کھڑیا انگریز دب ہوا مصطفیٰ دہ دروازہ ویکھ دے تے کملی والدہ سنت والدہ دب کر دے میرے کو لائے شپ تو ایک تاؤنشپ لہر کو ملک میرے ملنے لگ بڑی بڑی کوٹھی ہے آیا تیان چشتی یار دعا تے کھر پریشان میں کیوں گا کہ میں پتر اپنے نویم میں انگلیش کرایا کہ نام را دوسر بڑی کار لے آن دیئے کنجریاں نرواد مینو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کردہ اپنے بلیاں نہ چلتا میں سامنے بھی آ میں من ہاتھ نہیں ملا میں ہو جی کردا میں دعا کرا زمین میرا کدی خیال آن کنجر گولی مار دیا میں یہ بیٹھا میں کیا اچھا ملک جی میں آخیا یار میم ایک گل دسیا کھیتی میں انگلش میں تعلیم انگریزاں دی اولاد کردی حال ہے جنہیں سبق کوئی بیٹھا جی وہ حال ہے استاد بھائی مانا تو شگرداں دا کی حال ہے میں آلیا جی تے پیغام میں مستفا سکھاؤں گا پا کردہ دب ترے اگے سر نہ چکنا میں کیا میرے کملی بار سرکار نے سکھا دیتے نے ایک بدل گزرے نے حضرت عبد اللہ بن ہو آپ اپنی والدا محترما نال بولتے سر سر بولن دوران آواز ماں کی آواز تو اچھی ہو گزادی معاف کر دے میں اپنی ماں کی آواز تو اچا بول بیٹھا اور اون جنہیں مستفا کے سبق پڑے سن ماں پیو روٹی نہیں سن کھانے پوچھا گیا حضور کھانا ماں پیو کیوں نہیں کھانے فرمایا اس واسطے نہیں کھاندا ماں پیو برکی نظر پی گئے اس برکی نو چاہیے میں گستاخ ہومان دس اے مستقفا دے پیغام کی برکت نہیں ہر ابا آخرا پترا کوئی ہے کرکا قسم خدا بھی مجھ ملک کہ چشتی میں یورپ پھریا ماں پیو جی نے اتنے باہر رکھ کر اولاد اکھو نکل گئی ہے نہ واپس آن جوگے نے سک کے منہ چرلی کھانا تے مرنا چڑنا چلاگ لگتی اتو رہی سکتے اولاد ہتھوں نکل گئی تے اولاد آئی ہے جا مرو خسم کھاؤ ابھی اتے سی اتوں ایک بندہ چلا گیا میں اخبار نوایا وقت پڑیا بندہ چلا گیا اس آخر میں گریجویٹ بنا اپنی اولاد نیڈا چلا گیا اٹھے انہیں گریجویٹ کرنا اس کے لاتا ہوں پتھر وہ رنگ بدلے فلا والے کپڑے تھلے تھری پیس اور جیسے سارا کچھ صاف دستا ہوں کھلا کھاتا ماں پیو اگے ننگا उधरों और कपड़े बदल गया नाक च नथली कनाए चार मेरा पुत्र चंद अंग्रेज मेजबान लिया गुस्सा छ फल के दो चार थप दिखती पता तो नहीं पाकिस्तान तो नहीं बचा आपका मुल्क बच पुत्र ने फोन खड़कायालो एमरजेंसी पुलिस पहुंच जा गई प्यों चुकया दो साल अंदर چند کتنے گزاری رات میں جب دو سال بیٹھے اور پاپ اور نا اندر دو سال باہر آئے بیٹھے اب اب چلتے ہیں پاکستان چلتے ہیں دوستوں کو ملنے کے لیے توڑتا اتو جب اترا نا کراچی ایئرپورٹ میں اور پتھر اتردا پہ جہاز دیا سیری پیا ہونے پیچھو لتر لڑ چاہیتا کنڈ پوسا جو بابا جی ہوا ہوا پور کر دسو سچ ہوا جھوٹ ہو گاسا سچا ہوتا کہ جھوٹا وہ جڑا محلہ جت گڈاسا نہیں دلا وہ کاشر کوئی تیسری اچ بوٹی چوتھی مشوکا کن سان کدی گا لگا مولوی جھوٹ بولے مسلے کے کھلو دے قابل سی پین سونے اٹھ دیجیے <laughs> جی کسا ہو رہا <laughs> اے اے رب کا قرآن کتنے اخبار آبال کے سڑک بولیا مسلیا قرآن آیا تین میں دسا تران تو کہڑا فیص لے کہڑا اچھی یہ فیص لے کے قرآن کی سورت یاسی میرا چیتی مر جانا جدو پیاؤ کی جان نہیں نکلتی مولوی جی آیا جی سورت یاسی پڑیا چوڑا قرآن زندگی دن آیا سی تو موت لینا پڑی کھڑا ہے قسم <سلام> خدا دی رب <رابدہ> دا قرآن سجا کے ایک پاس رکھا اچا رکھا. رکھا ہاتھ بھی نہ جائے ٹی وی دا بٹن وہ رموٹ کنٹرول وہ منجی میں بھی پیا ہونا اتنے دبا لے رب کا قرآن ہے پہ تو تچا اچھا ہی رہو نہ ہاتھ پڑا گے تو نہرے تکڑ جا گے سی گل رولا ہی مکا قسم خدا دی میں کیا چلیا میرے کو مسئلہ کسے پوچھا چشتی ہے دس مولوی جھوٹا ہو پچھو نماز ہو جاندی ہے میں کیا جی پچھوں جھوٹ آئی کھڑی کڑی ہوا موڑ ہو جاندی دسو جہے پیچھے کھڑے نے امام جعفر صادق نے ہر جھوٹ بولنے والے جھوٹ والے پیار کرنے والے فلما نے ہدارہ قتل دہشت گردی فساد بچے کو سبق مل رہا ہے کلاشن کوف پکڑنے کا ہے بچہ جدو سبق ملے تو عمل ہونا چاہیے سڈا پتر اٹھ رہا ہے وہ پھر کلاشن کوف پکڑ और फिर पां सत बेड़ रेड़ के हम अंदर गया बैठा है यार जिस बंद अपने सबक अमल किया इसलू दे देनी चाहिए शाबश बी सुल्तान राई बढ़ के हक ना कर दिए हूं देनी तो उन्होंने थापी चाहिए सी तुम वन जेल छटी खड़े जी की गुलम किया जे वो अमल की खड़े चल तू रंगी छोड़ दे یک رنگ ہو, سر موم ہو یا سنگ ہو گیا قسم خدا دی یا مصطفیٰ کریم دا دامن پھڑ یا انگریز دا دامن تو میں پاسے نہ رکھ میرے کملی والے مستفا دے در تو وہ فوگ ملتا ہی جا دون جہان کر سکتا جڑا بیڑا پار کر دسلانا میرے سونے محبوبے ویکو مسلمانہ کافرے دے بئیمان نے ڈاڈر بنائی بیٹھے نے پوری دنیا تے اپنا حکم چلا ہے مگر اب مسلمان اولا آئی اور سونے محبوبہ ملا تیرے ہی کریں گے تاریخیری کرے حکم گیر تو چلیں گے رب کا قرآن کتنے اخبار آلہ میں اقبال سڑ سڑک بولیا وہ آدھا مسلیا قرآن آیا سی زندگی دینا کی دینا زندگی دینا پر تن قرآن جان نہیں نکلتی مول جی آیا جی سورت یاسی پڑیا وہ آمڑا قرآن زندگی آیا سی موت لینا پڑی کھڑا ہے. قسم خدا بھی रब का कुरान सजा के एक पास रखे उच्चा रखे हाथ भी ना जाए टीवी का बटन वास्ते रिमोट कंट्रोल में भी पि हो दबा लब का कुरान कितने पे कुराना तू उच्चा ही रहो ना हाथ थपना ना तेरे पिकल जावाने सीधी गल रवला ही मुका سم خدا دی میں کیا چلا میرے کو مسلا کسی پوچھا چشتی دس مولوی ہوئے مول پچھو جھوٹا ہو جاندی میں ہو جے پچھو جھوٹ آتی سب کھڑی ہوگی نا مڑ ہو جاندی جا دسو جی پچھے کھڑے نے امام جافر صادق نے ہر <laughs> <laughs> جھوٹ بولنے والے جھوٹا پیار کرنا فلما نے ہدارہ قتل دہشت گردی فساد بچے کو سبق مل رہا ہے کلاشن کوف پکڑنے کا بچہ جدو سبق ملے تو عمل ہونا پتر پٹھنا ہے وہ پھر کلاشن کو پکڑ وہ پھر پانچ سات بندے ریڑ دیں ریڑ کے تو ہر اندر گیا یار جس بندے اپنے سبق عمل کیتا ہے اس دان دینی چاہیے شادش بھائی سلطان رائی بڑھ کے وقا حق نہ کر دے ہوں دینی توپی چاہیے دی سی تمہوں جیل سٹی کھڑے کی غلم کیا جی وہ کھڑے چلے تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا میں نو قسم خدا دی یا مستفا کریم دا دامن فڑ یا انگریز کا دا دمن دو دونوں پاسے نہ رکھ میرے کمنی والے مستفا دے در تو وہ فیگ ملتا ہی جڑا دونوں جہانے چیڑا تار کر سکتا جڑا بیڑا پار کر مسلمانہ میرے کملی دلہ صرف مولوی نہیں آیا بھی آیا ہے ساری تعنا میرے سونے محبوب دی عزت اسے دیکھو مسلمانہ کافرے ڈے بےمان نے وہ نیو وال بلائی بیٹھے نے ایسا پوری دنیا اپنا حکم چلا ہے مگر اج کا مسلمان اے وجہ آئیں اور سونے محبوب اثا ملا تیرے ہی کرتےری کرم غیر تو چلانے خدا دی قسم کر کے سب تو ویڈیو تو ہوئی سونے دیار گاہ نظرانہ پیش کرنا چاہنا ہے مولا حسین وانگو ہزور دے حکم تو جان مار دے ہیلو اے پیغام مصطفی وچ ہوے گا تے محفل ملاد بنے گا میں گل کرن لگا سارے سن لو امام حسین پاک سرکار کا نام سنے نے امام حسین نو اپنی ذات دا غم سی یا مصطفی دے دین دا غم سی بولو سے سونے محبوب سرکار دین دا غم سی مولا حسین اپنا نہیں پترا نہیں اولاد کا غم سی تین مستفا دا ایمان نرد غم -e حسین تو جگہ جگہ پر منایا جاتا ہے لیکن جس بات کا غم مولا حسین کو تھا اس کا غم تو کبھی نہیں کیا کدی رویا ایماندار دس سڈے کاروبار سچ بولیا سی بہن دین ہے دین ہوتا پی سی باندھ دی. دین آدھے چ باندھ دین آسٹس بنتی دی. دین آئی داتو نے جنگل کی پیروکار بن اور پیغام مستعفی کو قدموں میں خاک میں ملانے والے حسین کا غم کریں گے تو ڈرامہ ہوگا مالا حسین کا غم اسی دل میں ہوگا جس دل میں غمِ دین مستفیٰ ہوگا جڑا وکھیا بہ کے دین نوے گا کہ یا رسول اللہ جہد واسطے تے کنڈے قربان ہو گئے وہ نہ تخ نہ مسجد چاہے نہ پگار چاند اندر آئے ہر پاس سو دارا کی سونے ہوں سان ہر ویلے تین مستفا کا گم ہوئی قسم خدا دی جنہیں مستفا تین غم کیتا ہے اس غم نے مستفا دے قریب کر دار اور سن اج حسین پاک کھاتے خاطے کی پائی کھڑے حسین پاک دا کھاتا میں آشکا ویخیا فہرست کدرے ویخ چکلے دہنے لکھے کھڑے حسین کر رہے ہیں کسی جگہ پہ ویکیا سوت خو کسے جگہ سے ہے رشوت کھڑے چزت کے فروشی کے دندے کرنے آئے ہیں میں سوچیا یار کافر کرے سوال وہ آکھے ہوئے حسین دے حسینم ایویں جاب دیا کیا نہیں ہوئے مولا حسین کے کھاتے میں یہ لوگ نہیں آتے حسین کے کھاتے میں بابا فرید داتا گنج باسی جیسے آتے ہیں مصطفیٰ پہلوفا جان دے دیتی ہے کملی والے سرکار دے او غلام قربان جاوا ہو حضور سرکار دی نامو حسل تو جانا چھڑیا سونے محبوب دے حکم مبارک تو جانا وار دی اللہ سونا فرما بابا پیسہ رسول بھیجے سیوا سیوے وہ حکم منیا ہور دا حکم منیا جائے اور ملیا حکم مستفا سان نہیں من ہنور دی مار گاہ خیر سان نہیں ملنا أو... یہ آ چوتھی شرط ہے ہرور کے ملاد میں پیغام مستفا اتا مستفا ہو آخری شرطیں فوٹو بازی نہ ہو you know فوٹو بازی حرام موبائل نہیں بن گیا پل چکے کیا بائیمانا فلم او تیرا نقشہ تصویر کھچی آسا غلطی ہو جائے اور بنا فوٹو بادی مویا وغیرہ سب حرام میرے مستفا نے فرمایا فرمایا سخت ترین عذاب قیامت کے روز انہیں لوگوں کو ہوگا جو اللہ کے مخلوق کی مشابہ مخلوق بنا میرے سونے کی نگاہ سے سد کے جاوا جڑے انہوں مووی نو سرکار دے سن پائے دے سن حضور فرماتے ہیں جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا پھر ایسا داغ کرانے مل جی داغ میرے گھر پریشانی بڑھی تو خدا کے فرشتے نبو بوائے مار کھڑے اتنے پریشانی نہیں مکالا نہیں تو ہو کی لبڑے داخل تے آپ نہیں پی دے کوئی لوگ پیروں کی تصویر رکھتے ہیں امام اہل سنت فرماتے ہیں پیر کی تصویر رکھنا جو رکھے اس کے لیے مناسب ہے تو کل دوبارہ پڑھا تجدید اسلام کے. وہ تعظیم کرتا ہوگا اور تصویر کی بت کی بن جاتا تازی دی آئے آئے <حسن> شکل بنا کے تعظیم کرنا کی بنتا ہے عورتوں دا کا رلوا کم نہ ہوتا مردوں دا میل ہے تو پھر میں پہلے ملاد نہیں میرے مستفا کریم دونوں جنشان وکرا کیتا رلایا نہیں جس محفل اختلاط اور میل جول ہو اس محفل میں جانا حرام نات کا منڈے ہوں فتو ہے جانا حرام نات خوبصورت بیرش ہو ایمان اہل سنت کا ہے اس محفل میں جانا حرام तू कि समझना है तू जे फाटे तोड़ी आवेगा तैन पूछने वाले को नी, जन्नत क्या बैठा मौलवी दी जन्नत हो रे रब दी जन्नत हो रही रब दी जन्नत पे बड़े तरले करने पिछा औरता का मेल जोल ना हो इलात ना हो अपने घर के अंदर کئی محفلیں ملاپ کر دیا اگر اچھی آواز نہ کریں دیروں باہر آآ نہ جائے پھر تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے گھروں کی نہ ہے وہ اپنے گھر میں کریں بات نہیں سمجھ آئی پتا کیوں ہوتوں اپنے گھروں یہاں کاموں واسطے نکلنا جائز نہیں یہ نفل ہے وہ اپنے گھر بیٹھے و کر نفی بجوت کنا <كُنَّة> جد آیت اتریے میرے دے یار ایک صحابی حضرت ابو بردا اصل میرے نا تعلقی ہر باری مسجد نبیت نماز پڑھ گئی حضور دار صاحب بھی حضرت ابو بردا قرآن اتریا و کر نفی بجوتے کنا <كُنَّة> اے مسلمانا دیا عورتیں اپنے دے اندر چک جاؤ چیخ چن رائے فرمایا میری امر ورد کہاں ہے جو جب واپس آئی فرمایا میتھ پتہ نہیں اللہ قرآن نے اتار دیتا ہے کارچ بیٹھ جاؤ تو کدھر گئی اس واسطے میرے آقا نے فرمایا عورت اپنے گھر کے پہخانے میں نماز پڑھے تو گھر کے کمرے سے افضل ہے گھر کے کمرے میں نماز پڑھے تو سہن میں پڑھنے سے افضل ہے سہن میں نماز پڑھے تو مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور مسجد میں نماز پڑھے میری مسجد میں میرے پیچھے اس مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے گھر کے سین میں نماز پڑھنا افزلا یہ تو سمجھ ل اسلام دا منشا کیا ساڈا منشا کی بنیا اکڑ ہے میں گل حوالے نہ کر فکیر زبان کرتا دے لیکن دین تنو انشاءاللہ شاء اللہ ہو دس کے جاگا جتنے چلے گا تے جنت مل جائے مسلمان کو ایسی عورت نہیں چاہیے جو بازاروں میں سینماؤں دکانوں اور دفتروں میں فیکٹریوں کوٹھیوں میں پھر رہی ہو مسلمان کو بہت چاہیے جو سیدہ خاتون جنت کی طرح گھر کا زیور بن کر دیا جائے میرے مستفی کریم تشریف فرما تو دو ایک صحابی آئے ہیں نابینا صحابی کیڑا دو بیبیاں پاکا بیٹھی ہیں اما عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا اندر چلے گا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے فرمایا تم تو نابینا نہیں شریعت مصطفیٰ کا فتویٰ ہے عورت اندھے حافظ کے پاس نہیں پڑ سکتا نہیں دیکھے گا یہ تو اس کو اسلام عورت بانگ دے سکتی ایماندار درد جب حج کر جائے حکم میں مردے والا ہم لب لبا کلہ ہم لب عورت منہ چکھ پہ مسلمان کی تھی پین مر جائے نا کفن کے کن کپڑے نے پتا جی سنت مطابق پیغام مستفا سنا رہا دسنا محفل کر پھر ویخ مستفا رنگ کڑھا پانچ کپڑے سنت نے کن یار میں دشن مول بھی تے مر جان پہ اما آبے نفن بھی ہے نا چلو کوئی نہیں اشا ترقی آپ کا دور میں پیک لتوں فرانے کے کھچ کے سٹ دیں گے جا آپ اتنے انگلش بک پڑھ دیں گے آپ بخشا جانکی دو چار برد کر انگلش بک میں ایک سو فلمیں دیکھی ہے یہ سارا سوال تمہیں بخشتا پھر میں خبر نے فرش سے لما کھے کرتے وہ ایک دے لکھنے آخیا پترا میرا آخیا نہیں مننا اس میں خیال نہیں میں خیال نہیں چکر خدا کی قسم کر کے آ سو مسلمان استفا کری فرما نے تر چیزوں نے زندگی پیسے خرچ کی مال کہاں خرچ کیا اولاد کی سکھایا ہر حالت نے پانچ کپڑے سنت نے کن یہ کھولو سنت कोई इतों माई दलाल सिवाय मौली कोई होर दस सकता है पांच कपड़े किमें देखते हैं बीबी नहीं कितों दसना है अंग्रेज नहीं देते हम क्यों दें कपड़े पांच कपड़े ने एक चादर सिर तक सिर तो पैरा था दूसरी चादर फिर सिर तो पैरा था तीसरा कमीस गोड्या तक जाए سوا کے پائی د کہ ان سلیا این سلیا پائی درنے مسلمان جہا جدید ہوٹ شرٹ کفن دے ہو, تو انتے پتل کو <usHYUN> <us <citiz> دے پتی کفن دیا کسم فیر اتنے سینے تے پائی دیمنی والا تے پائی د ایک جناب کپڑا کپڑے نے کپڑے میں جت تک کراک پتن چ ایک جت بیٹھا میری تقریر چلو پوچھا نا میں کیا بھی ہوں جیوی کے کپڑے کن نے آؤ جی کپڑا لیا جی میڈم ہوتا خدا دین لیتا ہے اقل بھی چھین ہے میں لے چلو اس موئی نجا انچ ضرور دفنا جڑی جیڑی جی آپ نہیں دی اس مرین کی لکا مچھتا مول جی مر جائے مسلمان دی تھی پہن دے اس دا کا موہ وی ہر بندہ میں کیا نا جیوی کا ویگ سب تو بڑا بڑا گناہ واڑا ہونا جیوی نیکے پھر کچھ لبنے میں جیویں میں قسم خدا دی مستفا کریم دین تو دور ہوں گئے پتہ اپنا گل کر دے گئے بےاہ کر دے گئے بیار جان کے بینا تو رہا تھا میرا گلا نہیں پہ چلتا ہے سوال بھی کافی آتا ہے جی جی میں سارے پرانے سنت کے عالم کی غیر سیاسی تاریخ دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ لفظ غیر سیاسی میں پتا چکا ہوں وضاحت کر چکا ہوں مسلمان غیر سیاسی نہیں ہو سکتا سیاست پھر اس کو جمہوریت کہتے ہیں بات میری سمجھ نہیں موجودہ سیاست کو جمہوریت کہتے ہیں اور اقبال سے پوچھو تو شیتانی ہی کہتے ہیں تیری حریف ہے یا رب سیاست اور مگر ہے اس کے پجاری فقط کمی ہو رہی بنایا ایک ہی بلی سے تو نے بنایا اس نے خاک سے دو سب ہزار مگر سیاست اور چیز ہے جمہوریت اور چیز, چیز ہے جمہوریت ہے شک جمہوریت کا مطلب ہے مخلوق کا حکم مخلوق کے ذریعے مخلوق پر اس میں خالق کا ذکر نہیں پر اسلام یہ ہے کہ خالق کا حکم خواص کے ذریعے ساری مخلوقیں خدا غیر سیاسی آکھنا یہ تو اسلام نتل کر قتل غیر جمہوری کہنا چاہیے کیا کہ ہماری تنظیم غیر جمہوری ہم لوگ غیر جمہوری ویسے تو تنظیمیں بنانا ہی جائز نہیں اسلام نے جماعتیں ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا ضرورت سمر کی ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نیک ہوں مسلم اور ایک سو ایک ہوں مسلم اور تن پتہ جب ایک سو ایک ہو جانگے گے ٹوٹے ہو کے تو برباد ہو جائیں گے کوئی کاف متحدہ بڑا ہی کھڑا ہے. سب سننی نہیں وکرے ہوئے تھے ادور دمتوں ونڈ ونڈ کے نما غیر جمہوری آ اور وہ بھی غیر جمہوری نہیں کہہ سکتے ووٹ تو سارے پائی تھڑے گا ہو جائے کہ نہیں یا تو جب دعوت اسلامی والے دلی کرام کرنے خطاب تاکہ ان کا موقف سامنے آ جائے کہ بھائی ووٹ ڈالنا حرام ووٹ لینا حرام یہ بالکل ہے خبردار ہم صرف مستفا کی سیاست کے چلم برتا ہے سختی ہوگی پیغام سونے آس مڑے دیکھتے رہائی آؤں گی گل سمجھ لگی دور سرکار ددی ناست سیاست آرام ہوئی کریم ووٹ نہیں کری آپ انگریزی تعلیم کے خلاف باتیں کرتے ہیں کسی انگریز کو چین کی تبلیغ کرنی ہو تو وہ آپ کیسے کریں گے لے بے یہ سب اس قوم کو بکھا کے پاگل کیا گیا تینوں ایسنا نہیں پتا جب وہ سکول کھلے نے اس وقت سے مجھ سے اسلام میں داخلہ بند ہو گیا اسلام سے خارجہ جاری ہو گیا ایک مسلمان دکھا تھیں, جو انگریزی زبان والوں نے مسلمان کیا ہو میں کیا چلیا میں امریکہ امریکن سنڈی لگی بیٹھی امریکن سنڈی تسلانی وہ مارنے سپرے کرتے جی تو سو پاکستانی سنڈی بھی امریکہ چلی لا چل کے جاوا اس پینتالے باؤ کو जेरा सुी नहीं करल सकया मुसलमान मतीन क्या चलेगा चलिया की मुसलमान करना ही। की आखना ही नू। वो तैन आखिर सू कल पढ़ाऊ है मुल्क दे अंदर तो साड़ा कानून है कुरान का कानून ही कोई तो सानू की मुसलमान करने किधर नहीं जाने तेरे नाम लसा चंगे हैं वो यो आखन بھیڑ پینٹ پینٹ سود کھا سود رات نائٹ رات نہیں کی مسلمان کرو گے تیرا دین پیش کرے گا رنگ اپنے چڑھا تینوں زبانہ پرندی لوڑ لڑ کوئی نی دنیا ویخے گی تینوں مسلمان کرد ہوں جائے گی یہ آoi... سارے دن ملتان سوال ہوا میں انہوں نے آخیا یار انگریز نسلان کرنی سوچتے پر یہ واشافر تمہیں نہ دسا میں ایک اچھا میں آدان شیطان نو مسلمان کیوں نہیں کرتے ہوئے ایک بڑے مان مسلمان ہو جائے تو بچنا ابلیس بلیزر کرنا کیوں نہیں پڑھا کسی دسو بھائی شیطان نو مسلمان کرنے دی کیوں نہیں سوچتے وہ بھی تو کسری ہے نا مینو کہ وہ تو جی جان دوکالا ملی فرد وہ تو دشمنی نہیں پھر میں چلیا حضور قرآن فرمایا محبوبہ یہو نسارا تین ان جیسے اپنے پتروں جان دوں کافی کرنے فرد کرنے وہ چلیا ان سرکشی کا کوفر ہے ہسد کا کوفر ہے دشمنی کا کفر ہے دشمنیا نا دشمنیا کوف والے بندے کبھی تبلیغ نہیں ہوتی واسطے جہاد اور نظام میں مستفا چاہیے وہ کر نہیں سکنا ہے تو انگریزوں زبان مسلمان کرے سنی چیزوں خلاف اور استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں آپ خود جسمائک پہ خطاب کر رہے ہیں یہ بھی تو انگریزوں کا بنا ہوا ہے اسے استعمال نہ کریں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں ذرا وزاد کریں سچنے غلام جہرا گلام ہوگا وہ کبھی نورانی سوچ نہیں آنا جو ہے. اس سی سلوٹ مارا لاڈ میکالے نے کہا ہم نے سکول اس لیے کھولیا نسل ہندوستانی ہے فکر و عمل میں انگریز پیدا ہو فکر و عمل میں انگریز پیدا ہو مین یہ سوال ہوا میں اتنے پتر ایک تو میں استعمال کیا کرنا تے واسطے تصا کی سپیکر میں نہیں تو سوڑ در شاید سویرے نہ میں اپنے پیوڑا نہیں چڑھنا تو جہے آپ استعمال کرنی پی لیکن وہ کھن واسطے آپ نے خود پسند نہیں کرتے نمبر ایک میں کیا جے استعمال پہ کرنے تو پیسہ لا کے مفت نہیں گل میری سمجھ آ تو ہم کہتے ہیں ان کی چیز استعمال کرو لے کر مستفا کے نہو کو چی بی مثلا سڈا اسلام آخر عورت گھر پہ جہاز اٹھتا جہاز ہر تر بسا چیا جی جہاز سان آنا چیر نہیں اٹھتا और अंग्रेज आखे कि मैं उन्हना चेर नहीं उडन देना जिना चेर अपनी धीन सवार के बेचना भावे वे सिख हिंदू खैर मुस्लिम चूड़े चमार सारे कमीने बैठे ने तेरी धी भैन सा मुश्तर ही होंगी है ना तो मुश्तर धी भैन जी वो बोतल लेके पेश हो रही है दिल तो नहीं घबरा रहा ईमान दस मौलवी किसी का मेहमान हो आख्या कल गोली मारेंगा कि नहीं मारेंगा अच्छा मौलवी वास्ते गोली है तौ सौ जरा मौला बैठा वेस्ते तेरी सा बोतल हाजी हाज न जाता ना दिल जा, तो नहीं घबरा रहा जिस हाजी का नहीं घबरा वो भी घबरा पे घबरा फिर हाजी हज करके आवेमान दस آداد لو ہو بیک جب کراچی اتر گیا لو ہم بلیک بلیک بلیک کرے اکھانے پلیٹ کر کے پہ جانا میں آنا چلے ت استعمال کر سپیکر استعمال کر لیکن تین تو مستفا دینا چھ جیس گل تین ٹکرا اتے اس کام چی مستفا نسلان تین کا ذرا برابر نقصان برداشت نہیں کر سکتا او آزادی لینی ہے ہم چاہتے ہیں مستفا کیا پرداری ہو جگہ پر مستفا چاہو کاروبار ہلور درنگ چو اگریز آخر نے ایسا تمہیں کوئی شہ نہیں دین جنہ چرگ نہ رنگی چو آخوا رنگ تو رہے سان کملی آئے گا رنگ ایسا تو نہیں چڑھ گئی کہ آپ کے نام کے اشتہارات لگایا لکھا ہوا ہے نام پر لگانا حرام ہے اگر حرام ہے تو بتاپ کریں اس طرح لوگ تصاویر لگا تر نام ہوتے اور ہرام حرام حرام اشتہار چھاپنے حرام ہاں صرف ایسے اشتہارات جو مساجد میں لگائے جائیں محفوظ مخدر, پتری والے جمعے ہوں کیلنڈر مسجد تنگ دیتے جکان سے اگوں جنہ کے کارے چ لگائے انہوں عزت نال رکھے تو پھر جائے دوسرے گلی بازاروں میں لگانے والے جو جی سب حرام ہے لگانے والا جہنم کا ٹکٹ لے رہا ہے جس دن میں نام مستفا کی عزت نہیں اس کو خدا کی رحمت نہیں ملتی ایمان دس ہو مسلمان میں گل کرنا وا بھی نام سندا دن محمد رسول چم کے اکان سے نہ لاوے وہ سمجھ دو سد کے جاو تیرے پیو دی شریعت آپ خود نام لکھ کے نال ہی چھٹی کر چمبن وہ بھی آتی کرو بڑے بھی کتوں بن گیا خدا دی قسم بے ادب مقصود نہ کرو ہزور نام کا اشتہار نہ چھاپ کے زمین تین مستفارت کی ردا مل جائے گی جلسہ کریں ادھر تعریف پی ہونا پھرنا خدا رسوم کا نام رونا پھرنا وہ ہندو اپنے پنڈت کے نام کا اپنے مندر تصویر کا ادب کر دوں تو ہزور دے رہو پیرہ چکی نہیں چھ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کے لوگوں نے آپ کے نام کے اشتہارات لگا ان پر جو نوٹ لکھا ہوا ہے اللہ رسول کے نام پر لگانا حرام ہے اگر حرام ہے تو بداب کر اس طرح لوگ تصاویر لگاتے ان پر نام ہوتے اور سادہ بولی میں بڑے تصویر دیکھتے ہوشتہار چھاپ نے حرام ہاں صرف ایسے اشتہارات مساجد میں لگائے جائیں محفوظ مخدر، پتری والے جمع ہوں کیلنڈر مسجد دکان دیتے جان پہ ابو جنہوں کے کار لگائے انہوں نے عزت نال رکھے تو پھر جائے دوسرے گلی بازاروں میں لگانے والے جو سب حرام ہے لگانے والا جہنم کا ٹکٹ لے رہا ہے جس دن میں نام مستفا کی عزت نہیں اس کو خدا کی رحمت نہیں مل سکتی ایماندار داشوں مسلمان میں گل کرنا وا بھی نام سنتا نا محمد رسول چوم کے اکان سے نہ کی دو سد کے جاو تیرے شریعت شریت آپ خود نام لکھ کے نالی چٹی کر چمبابی آتی کرو تو بڑے بھی کتنا بن گیا قسم ادب مکسو ملاس نہ در گائے او منزل یوت ادب جو یار نام دا اشتہار نہ چھاپ کے زمین جا جائے گی جلسا کرے ادھر تاریف ہو ہو دا نام رولنا پھرنا خدا نام رونا وہ ہندو اپنے پنڈتوں دے نام دا اپنے مندر تصویر دا ادب کر دو تو ہزور دے رہے پیریں سک میں پڑھیا اللہ کا بزرگ جا رہا سی ہاں چلوایا بکری کا چیٹا انپڑ سامنے دیکھا کاغذ پیتے اللہ سونے کا نام لکھا ہے انپڑھ سی بندہ گزرا پوچھتا دلیا لکھا اللہ سونے کا نام لکھا وہ چکیا چک کے گھر جا کے رکھ کے ساری رات ہاتھ بن کے کلو کر چا ان روم لکھنے جدو سو ہوئی نا سارے عربی علوم آ گئے گستاخی کا دور دور ہے تاں گنا تک جائے گا اور جائزہ کن لوگوں کے لیے سوال ہی ڈھیر تھارے لکھ دیتے نے میں سفر بھیان <سؤال> گنا یعنی کوالیاں با سال فقیر خطاب نے ایتھے بھی میرے کوشت آئی ہیں پرویشن لیا میں تیس ادیسوں کا کیتا ہے رام نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ قوالی بلا خال سنتے تھے امام اللہ سند فاض ال بریل نے چیلنج کیا ہے اور مایا گھر جائے مائی کا لال ثابت کرے خواجہ غریب نواز کون سی سما کے ساتھ قوالی سنتے تھے یعنی بدامیر کے ساتھ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتیوں کے ہیں بابا فرید کے خلیفہ آپ فرماتے ہیں مزابیر نزت حرام اصلاح، حرام اصلاح، حرام اصلاح. فوائد الفواد میں فرماتے ہیں سارے ہمارے نزدیک حرام ہے حرام ہے حرام اگر موصوف قدیم ہو تو شفت قدیم ہوگی حادث یا نکرا ہوگی نکرا کی مطلب ہے <تصفيق> لکھے نکرا تو چاندی نہیں آندین دین بھی لکھ دیتی نی سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک قدیم ہے یہ حادث حضور کی ذات حادث ہے قدیم صرف دات خدا ہے قدیم اس کو کہتے ہیں جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو کوئی خدا دے استفا کریم بھی ابتدا بھی ہے انتہا بھی اللہ پیدا کیتا ہے جب تک چاہے گا رکھے گا سمجھ آئی تو نہیں آئی اس واسطے ہر رائے کہ قرآن کریم اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے ترجمہ لوگ مان لاؤ جسے نا وہ لوگ پوچھنا مقصود ہے وہ لوگ اچھا صحابہ ہے کرام جیسے اللہ فرماتا ہے مینو کما ہاں منسو ایمانفطر اللہ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے نوٹوں پر قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے یہ جرم بنوانے چھاپنے والوں کا ہے ہم مجبور ہیں شناختی کانڈ پر بھی ہوتی ہے ہم مجبور ہیں سود خور کے بارے میں وضاحت فرمائیں جو علماء سود کوری کی دعوت کھاتے ہیں ان کے بارے میں وضاحت کریں وہ تو بڑا پیرام جو سود خور کی دعوت خانا ہے بڑا بڑا جنگ پہرا ماحول بھی چنگا بندہ ہوگا جرا خود سود کھانا کر سود کھانا اتنا بڑا جرم ہے فرماتے ہیں سود کھانا ستر گنا اور آسا چھوٹے سے چھوٹا گنا سکی ماں کے ساتھ جنگ کے برابر اب آ جائے آپ اندازہ لگا لیں قرآن فرماتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں میرے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ہمیں حدرت ابھی رہتی اللہ تعالیٰ کی کتنے بیٹھے تھے اور کیا نام تھا تو سر جی سوال لکھے میں آنا تے پرتے ڈس کھے سات اللہ پہلے کیا بتا دے بندہ تاریخی گلا تاریخ ایک بالی صاحب کو بندہ گیا اس کی حاجرت بہت سارے اسلام کی نانی کا کی نام سی ہوش جب دس آخر بھائی ماں میں ہوش کا کرنا توں بے ہوش ہوا بیٹا تین اللہ یہ اگلے تو مرسا نانی کا نام کی سی تین پوچھنا اللہ سونے نے نماز فرد خدا اپنے آپ نے لوگ نو ووکھے نو نا نہ خوب سرکار نے فرمایا لوگ آسمان دیا گلیں پوچھتے ہیں تو نو ایم لکھنے جی پرندے ہوں سرکار نے یہ جواب نہ آسمان کیڑی شادی توجہ کرائی کہ تینوں اپنے قریب والی چیزاں نو کا پتا کوئی نہیں ہوتا کہنا پہلے جی شو تیرے کو پچھا اس کا حکم پچھا واسطے بے مقصد سوال نہیں پوچھنے چاہیے بس چکر ہو حضرت احبوج انصاری کا نماز جنادہ کس مرتبہ شخصیت نے اپنا صدقے کے جامعہ سوال لکھنا دعا کرو اللہ واہدہ شریک مولا صدقے مدینے والے محبوب صدقہ بارہ ربیع لبل کو بھی حدوس کی حدیث کی روسے یہ دریل دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ بارہ ربیع لبل کو حضور کی ولادت میں تو بتا چکا ہوں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں آج کہتے ہیں آج یہ جتنی روایتیں اختلاف کی ہیں حضور سرکار کی ولادت کے بارے میں حضور کی کیلاد منانے میں اس سے فرق نہیں آ سکتا کیونکہ تاریخ سے تعلق ہی نہیں ہے بات تو حضور سرکار کی خوشی منانے کی ہے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارہ کو تو وفات ہے اور تم خوشی مناتے ہو غم کیوں نہیں کرتے میں نے کہا بے وقوف غم تم کرو جو مردہ سمجھتے ہم زندہ سمجھتے ہمیشہ خوشی کرتے بات سمجھ آئی ضرور فرماتے ہیں حیاتی خیر ال رکھو مماتی خیر ال میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے میری موت تمہارے لیے بہتر ہے فرمایا جب تک میں تمہارے اندر ہوں تو تمہیں تین بتاتا ہوں جب چلا جاؤں گا تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رو. ایسے نبی کا غم کریں اسلام میں غم صرف تین دن تک منانا جائے گا خوشی ساری زندگی دعا کرو اللہ لا شریک مولا سنو سنائے امل بس اچھا سود ڈولی بھی سن لوگ او دی دعوت دے سود پیسوں کے کتی حرام ہے کھانا یہ پتہ بھی ہوگئے جلیا ملیا کھاتا پھر جا کے ہے تے پھر کھانا اسے جی دے حرام نہیں لیکن جانا اس گھر میں بہتر نہیں ہے تاکہ اس شخص کو شرمندگی ندامت ہو کہ میں اتنا برا کام کرتا ہوں کہ میرے پاس کھانا, کھانا کھانے کے لیے آتا ہی کوئی نہیں آہ. بات سمجھ آ رہی واقعہ صاحب کاف کو آگے کر فلم دیکھنا جائز ہے کسی بھی واقع بھی فلم دیکھنا حرام ہے میں اور خسرو سن جہاں صاحب آزاد در درام تو خرگی جاؤں گے اسلام دا دین دا دی اور دی مذاق پہ راگی ہونے والا بندہ کافر مسلمان نے <وسیقی> گورنمنٹ نے کتاب شائع کی ہے اس میں لکھتا ہے کہ کم عمر بچی کی شادی صحت کے لیے برباد بربادی ہے اور کم امر بچی نانا صحت واسطے بابی جناح تو چھ سال بھی امریکہ چ لگ جاتی ہے اور شادی چودہ سال کی نکھر ہے مفتی خان عمر قادری نے فرمایا ہے کہ کرکٹ کھیلنا عبادت ہے بچہ جنہیں آخر نبی پاک کھیلوں کو پسند کرتے تھے اور کرکٹ کھیلنا عبادت تھا یعنی اس کے نزدیک مطلب ہے کرکٹ بھی حضور نی پسندے کافر اللہ کافر ملا ہے اللہ مرتب ملا کافر کافریاد ملا اس کی تقریر سننا حرام ہے وہ نکاح کو نہیں سہول ملاں لانتی سورا وہ اللہ قرآن پاک جگہ جگہ تم فرما دے اے مومنو کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے کہ تم پر اذاب آ جائے وہ جا ہم ہاں انسان کیا خدا سے نہیں ڈرتے کہ ان پر اباب آ جائے وہ ہم یہ کھیلتے ہیں اللہ فرماتے کیا ڈرتے نہیں کہ ان پر اللہ اس حال میں آ جائے کہ ہم یلاح یہ کھیل رہے ہوں مطلب میں کھیل سے اللہ نہ سماپے ہو سکتا ہے؟ پر یہ صحیح ہوئے کنجر بولوں نے ہاں جب نے میں نہیں مجھر خانے میں ہاں چلو نے حوالہ سنا برفتاوا بریلی شریف بریلی شریف اندر لکھے کرکٹ ہرام میں غور پاک کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے کتنی عمر میں ہوا عمر شریف نکاح بھی چھوٹی سی رخصتی بھی پوری سی آپ نے خطاب میں فرمایا کہ سائنس قرآن سے نہیں شیطان سے نکلی اس کا جواب دے حضرت امام غزالی میں سائنس پڑھی ہے کوف کن لکھیا امام دا دن پتے امام غزالی المنقذ من دلال کتاب فرمان نے سارے سائنس دان کافر نے لکھی وہ چیخ بارے میرے شکل نکرا آگے ہوئی مان امام من ال کتاب <تصال> فرمان بغیر گلا سے سفاف کیتے نے ایک کفر کہ سائنسدان جہان نو سمندر کبھی نو آدن ایسے چلتا پیار کے براہم والا کو نہیں دوسرا سمندر مرن تو بعد اٹھنا نہیں تیسرا سمندر اللہ پہلا دریات کلمنی رکھتا اور فرمائی وہ تینوں پتر اترے ہوئے تو سنی سنائی والے سکولی طبقہ سنی سنائی والا چگل نہ انہوں نے کوئی کوئی تحقیق ہے جنہوں تارو کادریان نا نالے علاقے پورے ملک کیا دنیا چڑھا بننا سی کہ نہیں اج جو مچھر جی مچھر نہیں بین کر کے اللہ نے میں مسئلہ جانا گا میری اس کے مرید بن بہت شور سنتے تو پہلو میں دل دلکا دے چیری کترا خونا نکلا یہ استاد سی ظہور ازہر ڈاکٹر زہور احمد میں استاد عبد الرحمان بخاری کا استاد ہے عبدل جبال شاکر کا استاد ہے پنجاب یونیورسٹی کے پلے خان پروفیسر استاد ہے پہ میرے ہاتھی ایک بار چڑھ گیا استاد پتا کلیا جلاہ باغ جلاہ باغ بخاری میں اس نے پڑھا بلال گنج لاہور بلال گنج جاتا دربار میں پچھلے پسے رفیشیا میں اتو جناب جی توتی بنی جی کا پولا میرا ایک ہو میں جی تری جا پہچ گیا بدر یوم بدر رمضان گھر او بولی بولیا خیر ناس میئن فو ناس حضور فرماتا بہتری ہے بہترین بندہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے لہذا لہٰذا دان جو ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں بہترین لوگ ہے خسرا وہ ہے خزرا نہ داری نہ جائے نا ویسو اسٹاج کہہ چنے ہاں لوگ ہوں ہو سارے ابدل جبار شاخر بھابی وہ بھی بولے سارے بولے مینو نہ آخیا اگریت صاحب عبد ال رمان بخاری بھی کمیدال فلام دیا سی ایک کسی حکیم کے حوالے نا اس میں چاہیے اگریت صاحب تصو کرو میں سونے لے اخیم پہ میں آخر جی دعا مکڑ سا لیکن تھوڑا جہا میں کچھ کہنا چاہوں اللہ کے فضل میں 14 گ لکھ لوگ میں لکھتا گیا بولتے گئے میں کیا اتنی نپنا اتے بھی نپنا, نپنا, نپنا, نپنا, نپنا حضرت اللہ اللہ <تصفحالا> صاحب کسم اوزاد قدرے قدرت میری یاد ہے میں دعا منگل پو صرف سرف چودہ گلا پڑھ کے سنا زور ارے اد نکل اتوں جان ابدل جبار شاخر پجاب یونیورسٹی کا فن خان پروفیسر بھی غیر مکلے دو قسم خدا بھی کر کے نہ شیخ فضل رحمان بابا میرے کو ہے فلور میلے ملازم نے گروہ نال سی میرے مولانا نواز صاحب نقش بندی کشمیر والے گروہ نال سن ابدل شاکر شاقر میرے اگے گوڈے کر کے بہ رہا آدھا امرت صاحب اثا تو زندگی برباد کی کرسیاں بہ کے کچھ چٹائییا تہ کے جو حاصل کیا اصا حاصل, حاصل نہیں پیا تو میں راہوتا تھا میں جاندیا میں اتنے تکریر چھیا تو گل کرفیا <laughs> جان بن گئی اور میں آخیا جا رسول اللہ کی حدیث پڑھی نہ خیرنا شمین فرناس بہترین آدمی وہ لوگ جو لو ہے بہترین لوگوں نے شوہر ہے جو لوگوں کے نفا دے میں کیا نفا دیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر اخروی نفے کی بات کی ہے اور اخروی دین دی نبی پاک سرکار ادھر قرآن فرماوے بہتر جانور ادھر ہو سکتا ہے کہ نبی آخری بہترین لوگ ہیں چلو میں کیا, سلو؟ کیا ہے تو انسان نہ دنیا کا فائدہ دے نہ آخرت دنیا چ بندے تباہ کر دیے آخرت بئیمان کر کے بے کھلا وقلا میں تو دیکھ میں کوئی نفا ہوا بندیاں دا بجلی جی روشنی دیں تو بندے کنے مار دی جو سفر چھیتی کر ہے تو تم بھی کن یہ ویخ اگر کھاد آئیے تو فصل وت گئی بیماریاں لگ گئی ہیں کالا جرکان اسے نہ لیا ہے بلڈ میں چودہ لکھ تھا سن دے استاد ہوا ہو جان شگل دکھل لگے بولیا فضل لال اللہ تعالی دے فضل میں پورے ملک بڑے لگ جانا نہ بلانج آیا وہ بلاج تو کر کے اے نس دن درخواستوں میرے خلاف درخواست اتنیاں تھانے گئی پہ اینیا اور میں درخواست نہیں دتی میں کدی نیبر دیا ہی نہیں کیوں می پتہ ہے جہاں میں کام کر بانا ہے اے درخواست تو اچا ہونا کہ جدو بول پہ ایویں سمجھ میں کوئی ہزار کیس انہوں کر چل کے مائنا کیسا عورت باہر جیلوں کدی نہ گا نا میرا تمیا کبھی نہ نگاہ جھوٹا بن گیا کیا داری منڈا اللہ کا ولی یا کلم ہو سکتا ہے مفتی صاحب اس کا مفسل جواب دیں اللہ نے اقبال بارے کت لکھا ہاں یہ اخبال نہیں میں بھی یہ جی تو یہ پہ آخنا اگر, کس اگر کس کسے اگر کسے اللہ کے پیارے نے کسی شریف ابرت اس تو بھی گناہ کیتا ہوگا نا وہ اللہ دلی بن سکتا ہے جی میں ہونا تصاویر یہ پہ آخ دے گے آلہ حضرت حمرت فتح شریف لکھا فتح ہے صلاح الدین رحمت اللہ علیہ ہو کے حملہ کرنے لگے. اس وقت دے جید علماء اور چند اٹھے انہیں فرمایا کہ ایک کام سڈے سپرد کرو اگریزوں جا کے پتر پتر کر کے آپس لڑا دیا گے الدین نے فرمایا بہت خوب اٹھو جاؤ لما اکرام جما ہکا اتریوں دا لباس پایا پادریوں پادری بن کے شکل یورپ پادریوں کے گرجا جا وڑے جا كی فال بیٹھا كوئی چھ مہینے بیٹھا بچے بن کے جناب رل تے آ دھونی دکھائی آ دھونی دکھائی نتیج ادھر مکریا سارے اگریز آپس پاٹ گئے طاقت انہوں کی پتر بپر ہو گئی شلاحدین ایبی ہیک ایک کر کے اتیا چنگا ٹکا کے اللہ ماں اقدہ چورخیش بر بستم مزی خان ہم دباما اوشنا بوت ولیکن کس ندان اگی مسافر چا کس دفتے آج پہا ہو فربا جب مسافر میں دنیا کو جاوانگا سارے آخر دلی سا سابا یار کوئی آخ گا مستر جنا یار کوئی آخے گا کسی کا ولیکن کس لان اگلی مسافر لیکن کسے کسی پتہ نہیں لگ سکیا یہ مسافر کی آخر رہ آخر رہا ہے کہ گل کر کردار رہ جو شتاوفر کلک کسی کالج میں پڑھاتا ہو کہ اس کے پیچھے نماز اگر او کالج ہے سرکاری تاندیا تعلیم خاطر اور جا کے آخر حرام جے اور انہوں خبردار کردہ ان بچا دن آندہ نکلو مرو نکلو فرتے رہ کے مجاہد ان کے پیچھے نماز بالکل درست ہے اپنا بند, بند کرے نکر جاوے بالا نو, بال ج کر اپنا کرپا کرے راگا سی آخر تو پھر نماز حرام ہے چٹا مرتاد ہے بےمان ہے ٹڈے نکاہ کو نہیں ہوتا مرشد کامل پکڑنا سنت ہے فرض ہے یا مستحب ہے مرشد کامل اس دور چین کی سمجھتے پکڑنا فرض ہے چھوٹا بھی نہیں پکڑنے تو کی مراد ہے پکڑنے تو مرا بیعت نہیں پکڑنے تو مراد ہے مرشد پک یعنی راہ بر دیا گلان کامل دیا ضرور سنے تاکہ راہ پتا تو لگے نا ہاں ہوں میں حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد مسلمان عورت, عورت گھر بیٹھی مرد کو سن کے آیا مردوں دسے عشق مستفا کی بنیاد کیا ہے اے اے بھائی تار تو ت ہاں عشق مستفا کی بنیاد کی ہے قادری پہ پوچھو بھائی جہ کالج نا ہاں دی زمین سا کے نا یا گردش کرتی اے ہے اے جن سوال لکھا یہ تو اتنے کھلوتیا ہاں, کھلوتا زمین تو تنوں کی لگتی मन जो पुछना है प्या तू असमान रहना बे उतरीना तू खड़ा तेन नहीं पता लगता भी बहुती पही है कि खलौती मन तेव लगती है भी खलोती फन के लगती है बो बा आंधे फिर भी पीए पागल का पोतरों پوچھا اشک مزاجی کن ہونا جہاں عشق حقیقی کا پتہ عشق تو بغیر نہیں لگتا تیرے گھر کر لئیے تاکہ سان پتہ لگ جائے عشق حقیقی کی, کی, کی ہے شرم کر سک پیر پیر پیر پیرا پیر پیر سیال لجپال میرے علی تاجدار گولڑا برشد خاجا شمسی سیالوی رحمت اللہ ہے عشق مجازی تو مراد شریعت رسول لیے <تصال> بات <خبر تصال> <خبر تصال> جن تیر شریعت رفول نہ ہوگی تین عشق بھی نصیب نہیں ہونا بے <تصال> ہاں کیونکہ ظاہر ظاہر مجاز ہے مجاج چل تو پھر جا کے تین حقیقت کا عشق نصیب ہونا میرے موضوع پہ نے حاصل کرو باقی دعا کرو اللہ تعالی حضور کے گلاموں کا سدکا جو کچھ سنایا اللہ تعالی قبول جو رہ گیا ہے بس پھر ٹھیک اللہ مس اللہ سیدنا محمد و بارک و سلم یا رب العالمین الرحیم کریم سنو اسلامی اسلام دیتے مولا کوئی پتہ نہیں سب نال بڑے فنگی وہ چند دن پہلو ہے سنتے آج نظر نہیں گے حضور ددکے کوئی پتہ نہیں سانڈا کہڑے ویڑ وقت آنا جس لے آئے اپنے کرم والا سکولے کو شیتان در آکھا یا دلے دے خل دفتر آخ ہلے دیا تھی دے خوب چکر آخ پیا تھی دے عزت دسودا شام آکھا آئی دی عزت خاص قبر را تھا پر سکول پر سکول ہن لو میرج دا دیکھ نظارا ہن ظاہر دشمن دیکھ یہود نسارا بچ سکول دے پے ہن دے دین پیارا ارض کیتے کنجے دا اڈا سکول ہے دلے دا پھڈا سکول ہے دفتر سکول ہے ہر کوئی یہودی دا سکول ہے پیچے عزت دا رل کے افسر پہ فوکیں دن تے بے زمبیری دا گارا ہن ظاہر دشمن دیکھی یہود نسارا بچ سکول دے پے ہین چیند دین پیارا ارد کیتے ٹیچر دیا سفت گڑ سنویں دے کیا بیٹھا ماسٹر وچ سکول پڑھیں دے پیا پر شرم ہیا دوب لہیں دو ہر چوہی کو ڈانس بے کرویں دے پیا ہر کو انگریز بنے دے اسلام دے دشمن بڑا فڈا دتا ہے خسارا ہن ظاہر دشمن دے کی ید نسارا سکول دے پے دے دین پیارا ارد کتے کی کیا دا میں ہال دساں پے چل دے ہن ان انگریزی چال دساں گن پن یہودی دا ہن چال دساں پے پر چھوہر چھوڑی نال دساں نہیں کردے بدکاری تو ت ملال دساں آه آه اللہ! آنیا پیا سکول پہنی شابا سیو دلے ہن ظاہر دشمن یہود نسارا پھر سکول دے چھڑویں دے دین پیارا عرض کیتے سکول کیا شان لکھا نہ کوہ نے دین ایمان لکھا جراہ وہ سامان لکھا ہن گھر چکلا ٹی وی لکھاسے لکھا. رام رام کہ وہ روپ تلارا ہن ظاہر دشمن دیکھ یہود نسارا بچ سکول پے ہین چڑ دے دین پیارا اسلام کو پے چھڑے دن سکولی ہوں پے عزت وجے دن سکولی بےغیرتی پے وطے دن سکولی پیو دی پٹکی پے لہدن سکولی پے چکلے کا پرمٹ کٹے دن سکولی چکلے دائسنس ڈے پے کریں دن چوکی دارا ہن ظاہر دشمن دیکھ یہود نسارا وچھ سکول دے پہ ہن شڑویں دے دین پیارا عرض کیتے عرض کیتے دیکھ یہودی مارے کھلا عرض کیتے دیکھ یہودی مارے کھلا کھلا مصلاحہ دے کیتس بھلا وچ سکول دے بھیج دھیرین دا ٹلہ پر انگریزی تھی گے ٹلہ تھے درخت لکڑ ہارا ظاہر دشمن دیک نسارا فت سکول دے پے ہن دے دین پیارا عرض کیتے دسا مس کا کیا کردار ارد کیتے دسام صدا کیا کردار